صلی السلام علیہ السلیم الحمد آباد ابھی ہم ترک حدیث کا سبب نمبر چار اس کی زبانی طور پہ اس کے بارے میں معلومات لے چکے ہیں اب کتاب کے اوپر سے پڑھنا ہے کتاب سے دیکھ کر پڑھنا ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ خبر واحد کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی تھی وہاں میں یہ کہنا اور یہ بتانا بھول گیا خبریں واحد کو ریجیکٹ کرنا یہ درست نہیں ہے ایسی شخصیں لگا کر جو لگائی گئی ہیں آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلاط اسلام اللہ کے رسول بن کر آئے تو یہ ہمیں کیسے یقین آئے گا کہ آپ اللہ کے واقعی رسول ہیں اور اتنی لیے حدیثیں آپ نے بیان کی ہیں آپ تنہائی بیان کرتے رہے ایسا ہے کہ نہیں ہے اور پھر جب آپ اپنے کسی گورنر کو بھیجتے تھے کسی صحابی کو مبلک بنا کر دعوت دین کے لیے بھیجے تھے عام طور پہ ایک کو بھیجتے تھے جناب معاد نے جبل ادھر کو یمن بھیجا تو تنہا کہ اور کہا کہ ان کو دین کی دعوت ہو تو کیا وہ اب یمن والے جو ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم تنہا تمہاری بات کیسے مانیں یا قیامت کے روز اللہ کے ہم وہ یہ کہیں کہ بھائی ان کی باتیں خبریں واحد تھیں ہم کیسے مانتے تو کیا یہ درست ہوگا بالکل درست نہیں ہوگا تیسرے نمبر پہ میرے بھائی آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ کبا کی مسجد میں کس مسجد میں میں کی بات نہیں کر رہا مسجد کبا میں صحابہ کے فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا چہرہ کس جانب تھا آہا, بیت المقد کی طرف تو ایک, ایک صحابی نے آ کر بتایا کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے میں نبی علیہ السلام کے پاس سے آ رہا ہوں تو انہوں نے اسی وقت قبلہ تبدیل کر لیا اگر خبر واحد حجت نہ ہوتی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فی الحال نماز ایسے مکمل کرتے ہیں نماز کے بعد ہماری انتظامیہ کی میٹنگ ہوگی اور پھر کسی کو بھیجیں گے روی اسلام کی طرف دو تین آدمیوں کو دس آدمیوں کو پندرہ آدمیوں کو بیس آدمیوں کو تاکہ خبر متواتر بن جائے اس کے بعد پھر قبلا کی تبدیلی ہوگی قبلہ تبدیل اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ایک آدمی کی بات ہے تو اسے پتا چلا کہ آدمی سکا ہونا چاہیے با اعتماد ہونا چاہیے چاہے چاہے ایک یہ احادیث کے معاملے میں احادیث کی بات کر رہا ہوں جو مالی معاملات ہیں میرے اور آپ کے وہاں دو گاؤں کی ضرورت ہے لیکن احادیث کے معاملے میں نبی علیہ السلام کی عادیش بیان کرنے کے معاملے میں جب آدمی سکا ہے حافظ ہے آدل ہے تو ایک ہی کافی ہے اور اس کے دلائل بہت سارے ہیں اس کے دلائل بہت سارے ہیں کوئی ایک دلیل شراب جی ہاں جی ہاں بالکل یہ بھی صحیح بات ہے شراب جب حرام ہوئی ہے تو تب بھی ایک ہی ای آدمی تھا جو اعلان کرتا پھر رہا تھا کہ بھائی شراب حرام ہے اور جنہوں نے مٹکے توڑے تھے ایک آدمی کی آس ان توڑے تھے ہو سکتا ہے دیگر محلوں میں تو اور لوگ بھی گئے ہوں لیکن جہاں پہ مسلم و حدیثاتی جناب انس اتنے مالک کی بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ میں شراب پلا رہا تھا اپنے والد کو بھائی اپنے کاپ کو ابو عبیدہ کو دیگر صاحب اکرام کو آواز آئی کہ شراب حرام ہو چکی ہے ادھر ہی کہا میرے ابو نے ابو اترا نہیں جو ان کے جن کے والد بنتے ہیں کہ بھئی یہ شراب کے مڑکے جو ہیں یہ بہاد تو بہاد یہ تو خبریں واحد صحیح بات کہ میرے بھائیوں کیا ہے حجت ہے اگر بیان کرنے والا کون ہو سیکا ہو بس یہ جی جی جی جی ہاں جی اس کا جواب بالکل وعدے ہے اسی حدیث میں ہے جناب عمر فاروق نے جب گواہ دوسرا آ گیا حدیث لے کر تو یہ نہیں کہا ان کو ابو موسا کو کہ میں نے اس لیے گواہ منگوایا ہے کیونکہ یہ خبر جو ہے متواتر بن جائے اور پھر مسئلہ یہ کیا دو سے متواتر بن گئی وہی ہے سب سے بڑا جواب جو شیخ بتا رہی گئی ہے کہ کیا وہ دو سے متواتر بن گئی یہ بھی تو آپ کے ہاں خبریں واحدی ہے جو مخالفین ہیں ان کے ہاں یہ بھی تو خبریں واحدی دی ہے ایک بات روسی بات یہ جناب عمر فاروق نے ان سے کہا کہ میں نے یہ جو گواہ منگوایا ہے اس لیے نہیں کہ مجھے تمہارے اوپر شک و شبہ ہے لیکن احادیث کا معاملہ ذرا شدید ہے مزید احتیاط کرنا چاہیے مزید احتیاط کہیں آپ اسے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حدیث قبول نہیں تھی ایسی بات نہیں ہے جی بلکہ ایک صحابی نے کہا اس موقع پہ وہ ابن کاب نے کہا جناب عمر فاروق سے کہ آپ نبیر اسلام کے صحابہ کرام کے لیے عذاب نہ بنے اگر یہ مسئلہ ہوتا کہ خبر باز ہوتے نہیں ہے تو عمر فروخ کہتے ہیں بھائی یہ خبریں حدیث کا مسئلہ ہے اور یہاں متواطر بنانا ضروری تھا ایسی بات نہیں ہے یہ جناب عمر فروخ مزید تاکید کے لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ تو نہیں تھا کہ انہوں نے حدیث کو ریجیکٹ کر دی ہو وہ کر دی بس لوگوں کو شاید سکھانا چاہ رہے تھے کہ حدیث میں زیادہ زیادہ احتیاط کرنی چاہیے لیکن یہ نہیں ہے اور نہ بھی تو آپ ریجیکٹ کر دیں ایسا نہیں ہے چلے جی اب ہم آتے ہیں ترک حدیث کا یہ جو پانچواں سبب ہے اسے کتاب سے پڑھنا جی پڑھیے جی حدیث کا پانچواں سبب حدیث پر نہ کرنے یہ وجہ ہے کہ راوی حدیث کو راوی نہیں بھائی ہے پتہ نہیں کیوں انہوں نے لکھا راوی راوی مسئلہ اماموں کا چل رہا ہے یہاں پہ حدیث کا یعنی امام راوی کی جہاں پہ لکھی امام جی امام تک حدیث تو پہنچ چکی ہو اور اس کے نزدیک ثابت بھی ہو مگر یاد نہ رہی ہوسنت رضائر اور کمی نہیں آخر نمبر پیموں اور حضرت عمر رضی اللہ کہ آواز آ رہی ہے کس کی آواز ہے کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی اگر صفحہ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھئے کوئی اور بات ہے تو مجھ سے, سے کہیے آواز نہیں آنی چاہیے جی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہیں ان سے دریافت کیا گیا کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ظلمی ہو ہو جائے پانی دستیاب نہ ہو تو وہ نماز کیسے ادا کرے جی فرمایا مطلب جی جی جب تک پانی نہ ملے نماز ادا نہ کرے جی یہ سن کر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے امیر مہین کیا آپ کو یاد نہیں کہ میں اور آپ پوٹوں کی ریبن میں مقیم تھے, مقیم تھے مقیم تھے ایک نسخے میں یہ بھی ہے یہ الفاظ ہیں جن کا ترجمہ انہوں نے صحیح کیا ہے وہ جو الفاظ ہیں ایک نسخے میں اور اکثر حدیث میں جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ میں اور آپ ایک سریا میں تھے سریا کیسے کہتے ہیں وہ جنگ جس میں نبی عالیس اسلام خود موجود نہ ہو اس کو عام طور پہ سلیا کہتے ہیں تو یہاں پہ عام طور پہ حدیث میں سریا کا لفظ ہے جی اور ہم پر جنابت تعریف ہو گئے پھر میں نے یہ کیا کہ مٹی پر ایسے لیٹنے لگا جیسا کہ چوپایا لیٹتا ہے پھر نماز ادا کر لی مگر آپ نے نماز ادا نہ کی اور یہ نبوت میں حاض کیا یہ واقعہ یہ یعنی نہیں کہ نبی اسلام کو بتایا گیا جیسے یہ فرمایا آپ کے لیے تو صرف یہ کافی تھا یہ فرمایا آپ کے لیے تو صرف یہ کافی تھا یہ کیا پھر آپ نے وہ کر کے دکھایا کیا جی فرمایا یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں دست مبارک زمین پر مارے اور پھر ان دونوں کو اپنے منہ اور حدیلیوں پر من لیا جی ان کے مسا کر لیا دونوں سے مسا کر لیا جی یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا اے امار اللہ سے ڈریے امار کہنے لگے اگر آپ فرمائے تو میں یہ حدیث بیان نہ کروں نہ کیا کروں فرمایا میرا مطلب یہ نہیں جب آپ نے اس کی ذمہ داری اپنی ذات پر ڈالی ہے تو ہم بھی اس کے آپ پر ڈالتے ہیں کہ آپ ذمہ داری لے رہے ہیں ایسی حدیث کو بیان کرنے کی تو ٹھیک ہے ہم آپ کے اوپر ذمہ داری اگر آپ صحیح سمجھتے ہیں تو بیان کریں ٹھیک ہے جی ظاہر ہے کہ مطلب خود معلوم ہاں اب یہاں پہ یہ لفظ جو نے لکھے ہیں کہ حضرت عمر کو بجاتے خود معلوم نہ معلوم تھی یہ ذرا جو ہے یہ کارڈ دیں اس کی جگہ پہ آپ کیا لکھیں گے کہ مندرجہ بالا سنت بیان ہوئی بیان ہوئی تو آپ خود موجود تھے بیان ہوئی تو آپ خود موجود تھے جی کاٹنا یہ ہے کہ عمر کو بجاتے خود معلوم تھی جو الفاظ میں تیم الحمد لکھے ہیں ان کا ترجمہ وہ منتھ ہے جو میں لکھوا رہا ہوں بیان ہوئی تو آپ خود موجود تھے اور عمر یہی عمر جی عربی میں عبارت ہے فہادی شاہد جی جی مگر آپ کو یاد, جی جی جی جی جی جی یاد نہ رہی جی, جی حتیٰ کہ اس کے خلاف فتویٰ بھی شادر کر دی جی بادہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے آپ کو یاد دلانے کی کوشش کی تاہم آپ کے ذہن میں اس کی یاد تازہ نہ ہو نہ ہو سکی آپ نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی تقزی نہیں کی آپ کو یہ حدیث بلکہ آپ کو بلکہ آپ کو حدیث بیان کرنے کا حکم کروایا چلیں ٹھیک ہے جی اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں کسی بھائی کو نہیں چلیں دوسری مثال یہ دوسری مثال بھلا کس چیز کی ہے کیوں میرے بھائی آپ ذرا یہ ان کو کے پیچھے جو ہے یہ دوسری مثال بیان کرنے لگے ہیں کس چیز کی بھلا دوسری مثال بیان کرنے لگے ہیں کس چیز کی مثال نہیں نہیں بھی جن سے سوال کیا جا جائے وہ جی آپ جی سب جی بھائی بہر کے تعلق سے جیسے بعد میں بول گئی من محدہ اس کی مثال بیان کرنے لگے ہیں کہ حدیث تھی لیکن بھول گئے اس لیے کو ایسا فتوا دے دیا جو حدیث کے مطابق نہیں دیکھ لوگ یہ رہے ہیں آپ یہی مثال کس چیز کی مثال دے رہے ہیں آپ وہ حق مہر کی مثال ہی دینا چاہتے ہیں وہی مثال دینا چاہتے ہیں کہ بھول گئے وہ اس کے اندر کیا ہے وہ اپنی ہاتھ میرا بات صحیح ہے جب پوچھا جائے کہ اس مثال میں کیا ہے تو وہ آپ کی بات صحیح ہے دیکھیں جی کون پڑھ رہے تھے بلا جی چلیے آپ آپ کی بیٹی ہاں سے کر رہے ہیں اچھا ماشاء پر زیادہ ہے اردو تھوڑا کم جی جی میرے بھائی آواز جی مثال یہ ہے کہ حضرت دیتے ہوئے فرمایا جو شخص کی زیادہ محل مقرر کرے گا میں اسے رد کروں گا میں اسے رد کر دوں گا یہ ترجمہ جو ہے چل جائے گا بس ورنہ ان کے میں اس کا حق محل جو ہے وہاں تک لے کر آؤں گا جہاں تک تھا آپ کی بیٹیوں بیویوں کا ان کے اضافی جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا یا بیت المعلوم جمع کرا دیا جائے گا جی چلیں ایک خاتون بولی ہم اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں عطا کی ہے آپ اس سے ہمیں محروم کیوں کر رہے ہیں پھر اس نے یہ کریمہ کی او آن اور تم نے میں سے ایس ہو تو اس سے کچھ بھی واپس لا لو ہاں تو اس سے دلیل کیا نکلی یا عورت نے کیا دلیل یہاں سے دلیل آن لی آن ہے جی مہر میں خزانہ بھی دے سکتے خزانہ بھی دے سکتے ہیں اللہ آپ کو ذائقہ یہ دلیل دینا چاہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی آیت کریمہ یاد تھی مگر اس سے بھول گیا ہے آپ اگر چاہیں پہلی بات یہ ہے کہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے نا مثال نمبر دو فاروق اعظم برسرے منبر لکھا ہوا ہے نا اس کے آگے چھوٹا سا لکھ لیں ان نہ کا مئی تم ان میں تاکہ آپ کو یاد آ جائے کہ یہ مثال صحیح ہے یہ آپ آئندہ دیں کسی کو دینی ہو تو بس اتنا لکھ لیں کو یاد جائے گا لکھ رہی ہے آپ لوگوں نے مجھے ہاتھ حرکت کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے سب نظر آئے ہیں ٹائم کرتے ہوئے جی پہلے لکھ لیا تھا جب یعنی کہ میں نے کہا تھا کتابیں بند کر دی تب لکھ لیا تھا اگر آپ کو ذہنی ٹھیک ہے صحیح بتا ٹھیک ہے میرے بھائی جی نہیں عورت کا شاید کہیں آیا ہو یہ کوئی اہم، اتنی اہم بات نہیں ہے یہ یہ اصول یاد رکھا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے پرانے پاک میں یا نبی السلام نے اپنی احادیث میں جن لوگوں کا نام نہیں بتایا تو ان کا نام جاننا کوئی ضروری نہیں ہے امام تبری بہت زیادہ تمبی کرتے ہیں اپنی تفسیر میں اس بات پہ کہ جن چیزوں کو اللہ نے مبم رکھا ہے انہیں مبم ہی رہنے دیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ نے لکھ لیا ہوگا اب یہ جو آئی ہے روایت عمر فاروق والی اور اس عورت والی یہ کہاں پہ آئی ہے بہکی میں بہکی شریف میں کہاں آئی ہے بہکی میں اور وہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ اس میں ایک راوی ہے جس کا نام ہے مجالد ابن صعی مجالد ابن صعی میں بھی دے دیتا ہوں آپ کو دیکھیے ٹھیک ہے مجاہد جمن سعید یہ ضعیف ہے یہ ضعیف ہے اور دوسرے نمبر پہ اللہ آپ کا بلا کرے اس میں ایک اور لکھا ہوا ہے جی نہیں وہ صحیح غلط لکھا ہوا ہے مجاہد سعید اور دوسرے نمبر پہ یہ روایت بیان کرنے والے کون ہیں یہ دیکھ لیں اشابی کون ہے اشابی ان عمر عامر شابی ان کا پورا نام ہے شابی جو ہیں یہ روایت کر رہے ہیں جناب عمر فاروق سے اور یہ کیا ہو گیا انکتا ہو گیا کیا ہو گیا امام شاہ بھی نے جناب عمر فاروق کو نہیں پایا تو اس لیے یہ انکتا ہو گیا تو یہ اس وجہ سے یہ روایت ضرور کرار کون سی بہ شریف والی بہ شریف والی یہ روایت اور یہ آتی ہے مصنف عبد میں بھی یہی روایت المصنف لمام عبد الرزاق جو بھائی لکھنا چاہے المصنف یہ سبز نے جن کو معلوم نہیں ہے المصنف یہ صحیح ہے کون سی مصنف رضا نہیں یہ بھی متعلق یہ بھی ضعیف ہے یہاں بھی کیا ہے یہاں بھی انکتا ہے یہاں پہ بیان کرنے والے ہیں ابو عبد الرحمان اسلامی اور انہوں نے بھی جناسوں نے فرم کو نہیں پایا دیکھو لکھنا چاہے لکھ لے نہ لکھنا چاہے تو اتنا کافی ہے کہ ضعیف ہے یہ آپ کی مسجد نہیں دوسرے کو لکھنا اچھا جی ہلو عمر شرے میرے بھائی اچھا اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمر فروخ ویسے اس سے روکتے تھے کس سے حق محر زیادہ اس میں غلو کرنے سے مبالغہ سے روکتے تھے اس کی دلیل اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں سن لگے معاج ایک آٹھ آٹھ سات سنو نہیں میرے ماجا ایک آٹھ آٹھ سات اور ابو داؤد دو ایک زیرو چھ ابو دود شریف دو ایک زیرو چھ یہ لکھ چکر ہے میرے بھائی ہم اس سے فارغ ہوئے اور یہ اگر آپ کہیں پہ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ نبی اسلام کی بیٹیاں اور بیویوں کا حکم کتنا تھا پانچ سو دیر اور آج کل کے لحاظ سے اندازن تقریبا کتنا کتنا 5 ,4, 5 ,4, نہیں نہیں چاندی بتائیں ٹھہرے ٹھہرے چاندی بتائیں کتنے بھئی آپ لوگ کیوں بتاتے ہیں کیا ہوگا اپنے ہوتا پہلے یہ کب تک یہ میں بھئی دورہ ختم ہونے والا ہے ابھی تک آپ کو میں کا نہیں کر سکا لگتا ہے اب وہ بچہ تھا اس کو موقع دیتے آپ ذرا ایک بچے سے دوسرے بچے کے پاس جا کے ان سے پوچھتے اور آپ لوگوں نے سوال ضائع کر دیا چلیے اچھا جی اس کے بعد یہ پڑھ لیا ہم نے یہ مثال. تیسری مثال آپ تیسری مثال میرے بھائی آپ پڑھیں گے ذرا جی آپ جی آپ جی مثال یہ بھی ہے جنگ جمل کے اس کی مثال یہ بھی ہے کس چیز کی مثال ذرا آپ ہی بتائیں گے یہ کتاب میں دیکھنے سے پیدا نہیں ہوگا اس کی مثال یہ بھی ہے کس چیز کی ان سے پوچھا بھول گئے آپ کے ساتھ والے جی اس کے پیچھے وہ کیا بات ہے وہ اچھا آپ نے جواب دیا تھا یہ بتا رہے تھے میں نے سمجھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بول گیا ہوں چلے پڑھیے پڑھیے پڑھیے جی جمل کے علیم کے حضرت حضرت علی عائشہ رضی اللہ ماں بہن ہوئی یہ تھوڑا سا میں بتا دوں معمولی سا آدھے منٹ کا تاکہ کسی کو غلطہمی نہ ہو کہ ہوا یہ تھا کہ جناب عائشہ ربی اللہ عنہ یہاں مدینہ وغیرہ سے گئی تھیں اور پھر طرح زبیر کے ساتھ مل گئی تھے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جناب عثمان کو جو قتل کرنے والے ہیں اور وہ بسرا میں موجود ہیں ان کو پکڑا جائے ان سے بکرا لیا جائے جناب علی سے لڑنے کے لیے نہیں گئی تھی یہ میں غلطہمی دور کرنا چاہتا ہوں جناب عائشہ جناب علی سے لڑنے کے لیے نہیں گئی تھی اور جناب علی بھی وہاں نہیں تھے مدینہ میں تھے وہ مدینہ میں تھے تو جناب طرح زبیر وغیرہ یہ لوگ وہاں پہ گئے جناب عثمان کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے اور ان سے وہاں لینے کے لیے لیکن جو بسرا میں جناب علی کے گورنر تھے انہوں نے آپ لوگ بسرا میں داخل نہیں ہو سکتے تو وہاں سے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں جناب علی رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ شاید لڑائی وغیرہ ہونے والی ہے جناب علی وہ یہ رپورٹ سن کے یہاں سے مدینہ سے نکلے اور کہاں گئے وہ بسرا پہنچے ایک لشکر لے کر گئے تو پھر وہاں بھی کوئی ایسی گلفنگیاں پیدا ہوئی جن گلفیوں کی بنیاد پہ وہ لڑائی بھی جو ہوئی جو تقدیر میں لکھی ہوئی جو تقدیر میں لکھی ہوئی تھی اب ہم نے اس لڑائی میں غلطی کس کی نکالنی ہے اللہ آپ کو دے بس یہ خیال رکھیے صحابہ کلام کے اختلافات میں جج بنتے بنتے کئی لوگ عمرہ بن گئے صحابہ کلام کے معاملات میں جج نہیں بننا چاہیے امی ابو کی لڑائی میں جج بننے کی ضرورت نہیں ہے جی حضرت جی حضرت عزیل عزیل تعالیٰ نو نو نے حضرت زبید کو وہ عہد کیا دلایا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات سے لیا تھا حضرت علی رضی اللہ کہ یاد دلانے سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بھی اس کی یاد تازہ ہو گئی اور وہ جنگ جمل میں شرکت کرنے سے بات رہے ہاں ایک تو حوالہ لکھ لکھنے اس روایت کو کس نے بیان کیا امام ابو یا نے یہ میں لکھنے لگا ہوں ابو یا جن کو نہیں لکھنا آتا وہ ابویالہ وہ لکھنے ابویا اور آپ کی مصرت میں انہیں اور حدیث کا نمبر بھی لکھ لیں ابو یالہ میں ہے چھ چھ چھ جی جی جی ابو یالہ اپنی مسلط میں اچھا اب اس میں کیا مسئلہ ہے یہ کیوں ضعیف ہے یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں اب وہ سبب لکھ لیں اس میں ابو جرم المازنی ہیں وہ مجبور ہیں وہ ابھی میں لکھتا ہوں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں اس رویت میں ایک یہ ہے دیکھیے ابو جرم, جرم. یہ ہے ابو جرم المازنی یہ کیا ہے مجبور ہے اور آپ جان چکے ہیں کہ مجبور ہونے کی وجہ سے رویت تو بولنی کی جاتی ہے اور پھر اسی میں ایک اور بھی رانی ہے وہ ضعیف ہیں صاف صاف اور ان کے نام آسان ہے وہ آپ لکھنے عبد الملک ابن مسلم الرقاشی رقاشی جو ہے یہ ایسے ہوگا ویسے عبد الملک ہیں اور آخر میں یہ رقاشی ہیں تو ایک سبب نہ ہوا کتنے سبب ہو گئے دو جی جی حضرت اللہ وہ میں بطا... وہ بتا چکا ہوں لیکن لگتا ہے کہ آپ اسے مصروف تھے <تصف> <تصف> جی مرموز <جسد> مرموز <تصف> وہ میں نے یہ بتایا تھا میرے بھائی کہ جناب علی نے ان سے کہا کہ تمہیں یاد ہے کلّہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم علی سے لڑو گے اور تم ظلم کرنے والے ہو گے ان کی یہ لڑائی تمہاری علی پہ ظلم ہوگا تمہارا لیکن یہ روایت کیا ہے <تصفح> <تصفح> چل رہا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ لڑو جے یہ بات صحیح ہے آپ کی بات صحیح بالکل صحیح ہے یہ صحیح ہے بات آپ کی لیکن چونکہ روایت ضعیف ہے وہی مسئلہ جی بالکل صحیح کہنے آپ جی ہاں جی ہاں یہ تو جمل کی لڑائی ہے یہ کس سال ہوئی ہے اگر کو لکھنا چاہے سن چھتیس ہجری میں 36 جناب علی کا ابتدائی زمانہ تھا کہ آخری زمانہ ابتدائی زمانہ تھا اب آتے ہیں میرے بھائی حدیث سر کرنے کا سبب نمبر 6 یہ کیا ہے کون سا بھائی بتائے گا حدیث سر کرنے کا سبب نمبر چھ جی آپ آب... آپ ہی جی آپ ہی ہاں جی آپ جی آپ آخر میں جی ہاں نہیں کون سا بھائی بتائے گا چلیے ہاتھ کھڑا کریں جی جی امام صاحب جو ہیں حدیث کا مفہوم سمجھنے سے کاثر رہے اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ کیوں اب ذرا توجہ اوپر اب چہرے نیچے نہیں ہونے چاہیے اب ذرا اوپر رہے اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ امام صاحب حدیث کا مہوم سمنے سے کیوں کا اثر رہے اس لیے کہ حدیث میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جو غریب ہیں کیا ہیں غریب کا مطلب کیا فقیر ہیں پیسہ نہیں ان کے پاس ہاں نادر قسم کے الفاظ ہیں جو عام طور پہ استعمال نہیں ہوتے تو حدیث میں وہ الفاظ آ تو اس لیے امام صاحب انہیں سمجھنے سے قاصر رہے اور جب فتوا دینے کی باری آئی تو اس حدیث کو نظر انداز کر گئے یا اس حدیث کے خلاف فتوا دے بیٹھے تو یہ پہلا سب یعنی کہ اس میں جو اس کی تفصیل ہے کہ وہ حدیث کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رہے پہلی وجہ کیا ہے کہ حدیث میں کوئی لفظ کیا تھا نادر, نادر تھا غریب تھا دوسرے نمبر پہ کوئی ایسا لفظ تھا جو نبی علیہ صاف نام کے زمانے میں ایک معنی میں استعمال ہوتا تھا اور امام صاحب جس ماحول میں اب رہتے ہیں اتنے سالوں کے بعد وہاں پہ وہ کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہے اور امام صاحب نے یہ سمجھا کہ حدیث میں جو لفظ آیا ہے اس کا وہی معنی ہے جو میرے قبیلے میں استعمال ہو رہا ہے سمجھے میں بھائی <سلام> جیسے <سلام> نوود مل ایک مثال دوں گا وہ پاکستان میں ایک موبائل کمپنی ہے یو فون <سلام> اب ان کی کوئی ابتدائی تقریب تھی جی تو وہاں پہ جس کاری umm... صاحب کو بلایا گیا اللہ ان کو ہدایت دے انہوں نے یہ ایڈ پڑی یو فون ابھی نظری <مت> <سؤال> غلط غلط غلط یہ غلط ہے بالکل غلط ہے بالکل غلط ہے یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے افسوسناک صورتحال ہے یعنی کہ آج آپ کی یو فون کمپنی ہے آپ وہ قرآن پاک کا وہ لفظوں سال پہلے آیا وہ اس معنی میں استعمال کر رہے ہیں تو مطلب کہنے کا مطلب کیا کہ یہ آپ کو تھوڑی سی ایسی کئی لوگ حرکتیں کرتے ہیں اس قسم کی تو یہ امام صاحب کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کے زمانے میں کوئی لفظ تھا وہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں آیا امام صاحب کے ہاں اور معنی میں تھا نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور معنی میں تھا اور انہوں نے اپنے معنی میں لے لیا اور غلطی ہو گئی اس کی ایک مثال نیچے نہیں سہیم بھائی دیکھنا سہیم بھائی اوپر اوپر یہ موبائل ہے شاید آپ کے ہاتھ میں جی ہاں چلیں اللہ آپ کو ذائقہ اگر کچھ اور ایسی بات کر رہے تو میں آپ کو نہیں روکتا بارہ تو اب میرے بھائی ایک مثال یہ ہے نویز کی نویز کسے کہتے ہیں کون سا بھائی ہاتھ کھڑا کرے گا اور صرف بعد میں میں سالو کروں پہ ہاتھ کھڑا کریں جو نویز جانتا ہے نویز کسے کہتے ہیں جی جی نہیں بھائی باقی کیوں بولتے ہیں میرے بھائی باقی کیوں بولتے ہیں ایک بھائی جی کوئی اور بھائی جن کو معلوم ہے جی جب تک نشا نہیں بندہ کیا چیز کون سی چیز ہے جی, جی دین دین دین دین دین پانی میں پہلا لفظ بولیں پانی پانی میں آپ ڈالیں کھجوروں کو اور رکھ دیں ایک دن دو دن تین دن چار دن نشا پیدا ہو جائے گا لیکن اگر آپ نشے کے بغیر پینا چاہتے ہیں تو ایک دن کافی ہے ایک دن رکھیں فائدہ کیا ہوگا پانی ذرا میٹھا ہو جائے گا جیسے آج کل لوگ شربت وغیرہ بناتے ہیں ایسی چیزیں بناتے ہیں تو پرانے زمانے میں پانی میٹھا پینا ہو اور ساتھ اس میں طاقت بھی ہو اور یہ فوائد بھی کھجور کے ملیں تو وہ کھجور رکھ دیتے ایک دن پانی میں اور اس کے بعد اس کو ایسے ملا کے گٹنیاں وغیرہ باہر نکال کے اور پیتے تو پانی بڑا مزیدار ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں نبی, نبی. کھجور کے شربت اللہ آپ کو ذائقہ ہے اب اگر یہ زیادہ دن رہے گا تو کیا ہوگا نشا بن جائے گا شراب بن جائے گی وہ تو انگور میں بھی ہوتا ہے یہ میں نے ایک مثال انگور میں بھی ہوتا ہے گندم میں بھی ہوتا ہے جو میں بھی ہوتا ہے شہد کے ساتھ بھی ہوتا ہے یہ سب اور چیزیں بس ایک مثال آپ کو دی ہے اب کوفہ والوں کے ہاں نویز کا نویز کا لفظ جو استعمال ہوتا تھا یہ اس پانی پہ ہوتا تھا جو نشے کی حالت میں آ چکا ہوتا تھا اور احادیث میں استعمال ہوا ہے اس نویز کے معنی میں کہ جو ابھی نشے کی حالت تک نہیں پہنچا ابھی شربت کی صورتحال ہے میٹھا ہے لیکن نشہ اس میں ابھی پیدا نہیں ہوا تو اب ایسی احادیث اور ایسے آثار ملتے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ نویز حلال ہے آپ پی سکتے ہیں اب حدیث میں جو نوید ہے وہ کون سا ہے جس میں نشا پیدا نہیں ہوا اور ان کے ہاں نبیز کس کو کہا جا رہا ہے جس میں نشا پیدا ہو چکا ہے تو اب وہاں پہ کئی لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبیز حلال ہے تو یہ غلط فہمی کیوں پیدا ہوئی کہ حدیث میں کوئی ایسا لفظ ہے جو ایک نئے معنی میں استعمال ہو رہا ہے نبی اسلام کے زمانے والا معنی نہیں ہے اس کی ایک اور مثال یعنی آپ الخمرو کس کو کہتے ہیں شراب کو کہتے ہیں اب شراب جو ہے خمر جو ہے اس کا معنی ہمارے جو حنفی علماء کلام ہیں ان کے ہاں اس کا معنی کیا ہے کہ وہ انگور کا شربت انگور کا وہ شربت نہیں انگور, انگور, انگور کا انگور کا وہ شربت صرف انگور کی بات کر رہا ہوں اب میں صرف انگور کی بات کر رہا ہوں نبیس میں یہ نہیں تھی اب میں بات کر رہا ہوں صرف انگور کی انگور کا وہ شربت جس میں نشہ پیدا ہو چکا ہے حنفی فکہ اسے کہتے ہیں کہ یہ ہے الخمر شراب اچھا یہ ہم نے ان سے کہا بھی ہمارے پاس اگر کھجور والا پانی ہے اور اس میں نشہ پیدا ہو چکا تو ان کا یہ خبر نہیں ہے تو قرآن و حدیث سے وہ شراب جو کھجور سے بنی ہے جو سے بنی ہے شہر سے بنی ہے گندم سے بنی ہے وہ قرآن کے مطابق قرآن میں اس کے حرام ہونے کی کوئی ذریعے نہیں ہے تو پھر آپ کے ہاں حلال ہے نہیں حلال ہمارے ہاں بھی نہیں ہے تو آپ کیا کہتے ہیں ہمارے بھی حرام ہے کیسے قیاس کر کے کیا کر کے ہم کہیں گے کہ جیسے وہ انگور والا والی جو شراب ہے وہ حرام ہے ایسے ہی کھجور والی بھی حرام ہے یہ ہم نے قیاس کیا ہے قرآن میں اس کی گزری جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ نبی علیت والسلام کے زمانے میں جب قرآن نازل ہوا اور اس میں یہ ایت نازل ہوئی کہ شراب حرام ہے ان نم تو اس وقت شراب بنتی تھی پانچ چیزوں سے اور یہ خود جناب عمر فاروق نے ممبر پہ کہا بخاری مسلم کی حدیث ہے خطبہ دے رہے تھے تو ممبر پہ انہوں نے کہا کہ جب شراب کی حرمت والی ایت نازل ہوئی تو شراب بنتی تھی پانچ چیزوں سے انگوروں سے کھجور سے گندم سے جو سے اور شہر سے تو جب عمر فاروق بتا رہے ہیں واضح طور پہ اس سے کیا پتا چلا کہ یہ پانچوں چیزوں کو شراب کہتے ہیں اور یہ پانچوں چیزیں حرام ہیں کس سے قرآن سے, کیا سے, نہیں. سے؟, قرآن سے حرام جب آپ کیا سے کہیں گے تو معاملہ کچھ ہلکا ہو جائے گا قیاس تو آپ کا صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ خود نبی علیہ السلام نے خمر کی تعریف کی ہے کہ خمر کس کو کہتے ہیں خود آپ نے حدیث میں بیان کیا ہے کیا کرا آپ نے جی آپ نے کہا کلو مسکرن خمروں وہ کلو مسکرن حرام آپ نے کہا ہر نشاور آور چیز خمر ہے ہر نشہ چیز آج اگر کوئی نئی چیز نکل آئے اور نشہ آور ہو تو وہ بھی خمر ہے اور وہ بھی حرام ہے تو یہ اختلاف کے ان کے فتوا کی غلطی کے اسباب میں سے ایک سباب یہ ہے کہ حدیث میں پہلے نمبر پہ کوئی غریب لفظ آ گیا ہے اور دوسرے نمبر پہ کوئی ایسا لفظ آ گیا ہے جس کے معنی میں تبدیلی آ چکی ہے کسی شہر کی تبدیلی کی وجہ سے یا زمانے کی تبدیلی کی وجہ سے آج اردو میں بھی کئی الفاظ انڈیا میں اور معنے میں استعمال ہوتے ہیں پاکستان میں اور معنی میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اس وجہ سے کسی امام کو فتوا دینے والے کو غلطی ہو سکتی ہے تو ہم اس غلطی کو غلط کہیں گے لیکن امام صاحب کا احترام باقی رہے گا ان کی عزت باقی رہے گی ان کو غلط فہمی ہوئی ہے جان بوجھ انہوں نے ایسی ایسا کوئی کام نہیں کیا کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں ایک ایسی درالت ہوتی ہے جو مخفی اور پشیدہ قسم کی ہوتی ہے ہر امام فوراً ہی سمجھ پاتا تو کیا ہم سمجھ گئے تخیرین نہیں ہمیں بھی کسی امام نے سمجھا دی اسی زمانے کے کسی امام نے سمجھائی تو ہمیں سمجھا گئی ہے ورنہ ہم کہاں ہیں لیکن کوئی اور امام نہیں سمجھ سکا تو یہ بھی غلطی کے اسباب میں سے ایک سبب ہوتا ہے مثلا اس کی مثال علماء کلام یہ دیتے ہیں وہ عالم رسک ہوں نہ وہ کہ جس کا بیٹا ہے اس کے ذمہ خرچہ ہے اس عورت کا جو بچے کی ماں ہے اور دودھ پلا رہی ہے مثلا طلاق ہو چکی ہے ایک مثال ہے طلاق ہو چکی ہے اور بچہ جو ہے اب ماں کے پاس ہے اب ماں کا خرچہ کس کے ذمہ ہے باپ کے ذمے ہے کیونکہ یہ ماں جو ہے اس بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اب اس عورت کا کھانا اس کا لباس اس کے ذمہ یہ مسئلہ بیان ہوا ہے لیکن یہاں سے دور کا ایک مسئلہ اور بھی ہمیں مل گیا وہ کیا وہ یہ ملا کہ بچے کا جو نصب ہے وہ باپ کی طرف جائے گا ماں کی طرف نہیں جائے گا کیونکہ اللہ نے کہا وہ لہو جس کا بچہ ہے تو اللہ نے یہاں پہ یہ بچے کی نسبت والد کی طرف کی ہے ماں کی طرف نہیں کی پتا چلا بچے کا نصر کدھر جائے گا بال کی طرف جائے گا ماں کی طرف نہیں جائے گا تو یہ دلالت کچھ پشیدہ قسم کی ہے مخوی قسم کی ہے اگر اس کو سمنے میں کسی امام کو غلطی لگی ہے اور انہوں نے فتوا اس کے برقش دے دیا ہے تو یہ ان کا عذر ہے تو یہ چند باتیں اس سبب میں ابن تیمیہ رحم اللہ نے بیان کی ہیں اب ہم کتاب سے پڑھتے ہیں جی جی پیچھے میرے بھائی آپ جی آپ جی جی سی نہیں فلا رجی میں جو خرچہ ہوگا نا وہ تو آپ اس کو بطور بیوی دے رہے ہیں فلا کے تیسری طلاق کے بعد آپ اس کو خرچہ دے رہے ہیں کہ آپ کے بچے کو دودھ تلا اسی وجہ سے ہاں وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ آپ کی بیوی ہے پلا کے رجی کے بعد جو آپ دیں گی وہ بچے کی وجہ سے نہیں ہے وہ تو بیوی ہونے کی وجہ سے آپ دے رہے جی اگر نہیں دیا تو وہ ادا مل جائے گی یا آپ کو بچہ دے دے گی چاہو خود دودھ اس کو آپ دیکھیے چلے جب جب آپ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ کہتے چلائے گا تو اچھا دیکھتے چلے آپ کا تو پاپی دوں دیکھا کہ بلاتا ہے اس لیے بھی عمل نہیں کرتا کہ وہ اس کا حکوم سمجھنے کے باہر رکھتا واحد ہے کہ جب اس کے حدیث کا حکوم ہی نہیں سمجھتا تو اس پر عمل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نہیں نہیں یہ جو لین ہے اس کے اوپر لکیر ہے اس یہ زیل میں اس کی چاند انشرا ذکر کی جاتی ہیں اس کے اوپر لکیر ہے بس پڑھیں نمبر ایک جیب کا ایک وجہ یہ ہوتی ہے راوی نہیں امام امام کے راوی قریب استعمال ہوتا ہے اور وہ اس کے مقوق سے نہ مذا بنا صحیح کر لیں مذاق ہے نون باد میں ہے اچھا بھائی آپ سے سوال ہونے والے ہیں ہم نے رات کو مچھلی کھائی اس کا حق آکت کروں گا بھی میں دھیان سے تیار رہی جی جی جی بھائی مزا جی الام الر جی ہاں یہ الفاظ کیا ہے کتنے عجیب قسم کے نہیں ہیں میرے بھائیوں کون کے آپ نے کبھی پہلے سنے ہیں ہاں تو اسی لیے والوں نے نہیں سنا ہے نہیں جنہوں نے اچھا جی جی نہیں جنہوں نے سنے ہیں وہ توادن خاموش ہیں اور, اور وہ خاموش ہیں جنہوں نے نہیں سنے انہوں نے کہہ دیا ہم نے نہیں سنے, سنے پر حضرت پر حضرت چلے میرے بھائی پہلا لفظ کیا تھا یہ دیکھیں گے المزابنا ہے المزابنا کسے کہتے ہیں آپ کا جی کہاں پر سمجھنے سب کے یہاں جی دیکھیے المزابنا جو ہے میرے بھائی آپ کا ایک باغ ہے آپ لوگوں کا اور باغ ہے کھجوروں کا کسی اور کا ہے انگوروں کا اب آپ کسی سے معاہدہ کرتے ہیں کہ بھائی میرا یہ باغ کا جو پھل ہے یہ خرید لو اور مجھے اس کے بدلے میں تین سو کلو کھجوریں دے دو ادھر وہ دے گا تین سو کلو کھجوریں گھر میں پڑی خوش کھجوریں جو ہیں اور آپ اسے کتنے کلو دے رہے ہیں نہیں معلوم یہ لفظ سننا چاہ رہا تھا نہیں معلوم اور آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں نبی السلام فرماتے ہیں کہ کھجوروں کی کھجوروں سے جب بہ ہوگی تو دونوں جان سے کھجوریں نقدن اور بدن جیسا تو یہاں پہ یہ صورتحال نہیں ہے یہاں پہ سود بن رہا ہے تو نبی علیہ السلام نے مزابنہ سے روکا ہے تو مضابنہ پھر کیا ہوا کہ باغ میں جو کھجوریں درختوں پہ لگی ہیں یا انگوروں کا باغ ہے تو جو انگوروں کی جو بیلیں ہیں ان کے اوپر جو انگور لگے ہوئے ہیں ان کی بیل خشک کجوروں سے یا خشک انگور جسے کیا کہتے ہیں کشمش وغیرہ تو یہ جو ہے یہ مزابنا ہے اس سے آپ نے روکا ہے میرے بھائی سمجھ گیا کوئی ایسا ہے جو اس کا ماننا سمجھاؤ سمجھ گیا سب جی یہ ہو گیا مزابنا اب نیچے آ گئے المحافلہ نہیں پہلے محاقلہ ذرا کتاب میں مجھے پتا ہے وہ ہے لیکن میں پہلے اس کی کتاب کرنا چاہ رہا ہوں جی جی جیسے ہے اس قسم کو جو سودا ہے بہ ہے اس کو مذاقہ کہتے ہیں جی اور ایک یہ ہے المحاقلہ محاقلہ کیا ہے بالکل وہی چیز ہے لیکن محاقلہ باغ نہیں ہے کھیتی ہے فصل گندم کی اور چاولوں کی ٹھیک ہے تو جب وہ یعنی کہ اور کو غلہ ہوگا جو جسے آپ کھیتی کہتے ہیں تو وہ اس کی جب اس انداز سے آپ بے کریں گے تو وہ محاقلہ ہوگا کوئی بھائی ایسا جو محاقلہ نہ سمجھاؤ کرو اناج غلہ دیکھ یعنی کہ یہ ہے باز درختوں کے اوپر لگا ہوا ہے اور یہ محاڑا جو ہے یہ کھیت ہے گندم کا چاولوں کا اس قسم کا جو کھیتی جو فصل غلہ اناج آپ کہہ لیں جی تو پوری اس کی آپ بے کرتے ہیں اس گندم سے جو آپ کے پاس گھر میں موجود ہے وہ تو پتا ہے کہ تین کلو ہے کوئی بھی کوئی بھی کہہ رہا ہوں کوئی بھی غلہ ہے جی جی جی ہاں اناج میں لگ رہا ہے جی جی جی جی یہ جو غلہ ہے کوئی بھی غلہ وغیرہ خصوصا جب کہ وہ غلہ ان چھ چیزوں میں سے ہو ٹھیک ہے تو یہ جو چیز ہوگی اس کی بہ جو ہے آپ نے اس سے روکا اور اس کو محاقلہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے آپ ایک لفظ کیا رہ گیا تھا الخابرہ مخابرہ آپ کی زمین ہے اور کوئی اس پہ کاشت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کیا لیں گے کرایہ لیں گے کوئی اطراف نہیں ہے اور کیا لیں گے آپ اور شکل کیا ہو سکتی ہے ہاں اناج آپ لیں گے کتنا آدھا تمہارا آدھا میرا ٹھیک ہے شریف کو کوئی اطراف نہیں ہے تیسری شکل کیا ہے تیسری شکل یہ ہے کہ بھائی یہ میرا یہ سارا میرا پلاٹ ہے یا کھیتی ہے اس کا جو ادھر والا حصہ ہے نا جو ادھر آئے گا وہ میرا جو ادھر ہے وہ تمہارا یہ غلط ہے کیا پتہ ادھر یہ سائڈ جو ہے آپ کو پتہ ہو کہ اچھی ہے اور جو وہ ہے وہ اچھی نہیں ہے وہ تو مارا جائے گا یا ہو سکتا ہے نقصان آپ کو ہو سکتا ہے اس کو تو یہ چیز صحیح نہیں ہے یا پیسوں کا طے کرنے لیں آپ یا آپ وہ طے کرنے لیں کہ جو پیداوار ہوگی آدھی آدھی یا ایک حساب میرا دو تمہارے یا دو تمہارے ایک میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ کہ جو ادھر اس زمین میں ہوگا وہ میرا جو ادھر ہوگا وہ آپ کا یہ غلط ہے تو اس سے بھی آپ نے روکا ہے <سؤال> اس کو کہیں کا محاورہ ہو اس سے آپ نے روکنا جیسے ہم کو پانچ منلہ دینا پیداوار ہو یا پیداوار ہاں وہ صحیح ہے ہاں وہ صحیح ہے کیوں وہ ایسے ہے کہ آپ کرایہ لے رہے ہیں اپنا زمین آپ نے دے دی ہے نقدی کی بجائے آپ گلے کی شکل میں کرایہ لے رہے ہیں صحیح وہ اور چیز ہے لیکن یہ کہ اس پہ اتنا اس سائڈ پہ میرا اس سائڈ پہ تمہارا یہ غلط ہوگا کوئی گلہ لگایا اور اتنا پیسہ انویسٹمنٹ کیا اور گلہ آیا ہی نہیں جی اور ہم کو تو لینا ہی میں نے آپ کو مکان دیا ہے کرائے پہ اور چھ مہینے آپ نے بیگم انڈیا بھیج دی ابھی میں نے مکان آپ کو دیا ہوا ہے آپ استعمال کریں نہ کریں آپ کے زمین میں نے آپ کے حوالے کر دی ہے ہاں صحیح چلیں جی رہن مسئلہ ہے نہ چلیں گے اب اتنے اگر جی ہاں رہن کا بعد میں پوچھنے میں سے ان اچھا چلیں اب آگے آتے ہیں ال ال نہیں ال رہ گیا المول مسا تو ہو گیا المولام محاقلا کا مخابرہ مقابرہ یہ ہے میرے بھائی کہ آپ زمین کسی کو دیتے ہیں کاشت کرنے کے لیے اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ اس زمین کا یہ والا حصہ جو ہے دائیں سیڈ بائیں سیڈ جو نہر کے ساتھ لگتی ہے جو نہیں لگتی وہ جو ہے اس پہ جو پیداوار ہوگی میری اور جو ادھر ہے وہ آپ کی یہ وہ مخابرہ ہے جسے آپ نے روکا ہے ویسے مخابرہ کا یہی تو میرے تہمی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو غریب قسم کے ہیں اب مخابرہ کئی اور چیزوں کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے اب ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں کچھ چیزیں وہ صحیح اب جو غلط ہیں ان سے آپ نے روکا ہے اب رہ گیا کیا الملامسا ملامسا کیا ہے مثلا کہ آپ کو کچھ چیز میں بیچنا چاہتا ہوں لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ اسے دیکھیں رات کے اندھیرے میں میں کیا کہتا ہوں آپ ہاتھ لگا لیں بس <تصفح> اور مجھ سے خریدیں ملام سا لمس کو کہتے ہیں نا غلام سا لمس چھونا ہاتھ لگانا ٹھیک ہے یا آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہوں یا آپ کا منہ ادھر کروا دیتا ہوں اور بس یہ پیچھے سے ہاتھ لگا لیں تو یہ صرف لمس سے بے دیکھنے کی جانچ نہیں ہے یہ اس کو کہتے ہیں غلام سا اور اس سے بھی آپ نے روکا ہے المناب ازا اس کو کہتے ہیں نبل نبز لال کے ساتھ نبل یہ دیکھیں گے آپ کا یہ لغذ پڑا ہوتا ہے لیکن وہ اور مانوی تھا اس کا نبی کہتے ہیں پھینکنا المنابزہ ہاں کی جی بتاتے ہیں نا بتاتے ہیں یہ ہے ملام سا کو تو بتا چکا لمس چھونا ہاتھ لگانا کپڑا کپڑا یہ کپڑا ہے اس کو دیکھنے کی جاس نہیں ہے آپ ہاتھ لگا لیں اور پھر مجھے بتائیں کہ میں کرنے کی نہیں کر ٹھیک ہے دیکھنے کی جاس نہیں ہے جی جتنا بھی آپ لیں گے یہ بھی اس کی شکل ہے یہ اس کی شکل ہے اس کی کئی شکلیں ہیں لیکن بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے ہاتھ لگانے سے بس کام چلے گا ملاوزہ میں ہے پھینکنے سے کام چلے گا اس کی بھی کئی شک ہیں جی ہاں ہاں جی اس میں آتی ہیں چیزیں غرق، وہ غرب کے لفظ میں آ جائیں گی ذرا مناوزہ مسئلہ یہ ہوگا کہ میں آپ کی طرف یہ اتنے چیزیں ایک ہاتھ کے برابر پھینکوں گا جو پھینکوں گا وہ آپ کی ہے اس کے اوپر میری اور آپ کی بہر ہوگی جو آگے یا آپ اپنا کپڑا میری طرف پھینک دیں میں اپنا کپڑا آپ کی طرف پھینک دیتا ہوں یا میں کپڑا آپ کی طرف پھینکتا ہوں تو جو میں نے پھینک دیا اس کو پر کرنا پڑے گا جو پھل میں نے پھینک دیا اس کو پر کرنا پڑے گا جو کیا پھینکیں گے آپ کتنے پھینکیں گے کچھ پتا نہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے اور الغرر جس میں وعدے طور پہ دھوکہ ہو دھوکے کا امکان ہو اور وعدے امکان ہو مثلا میں کہتا ہوں کہ جناب میری اور آپ کی بہ یہ ہے کہ یہ میرا گھر ہے میرے گھر کی چھت کے اوپر جتنے پرندے اڑ رہے ہیں وہ میں آپ کو بیچتا ہوں سو ڈالر میں اڑ رہے ہیں اڑ رہے ہیں یہ نہیں کیوں رکھے ہوئے پنجرے میں نہیں ہیں اڑ رہے ہیں ٹھیک ہے پانی میں میرے گھر کے قریب جو تالاب وغیرہ ہے ٹھیک ہے اس میں جتنی مچھلیاں ہیں جتنی ہیں آپ کی قسمت اس کی ویم آپ سے کر رہا جی یہ کام ہوتی ہیں بالکل اور عام لوگ بڑی دلچسپی لیتے ہیں چیزوں میں تو یہ سب یہ جوا وغیرہ ہیں اور یہ سب چیزیں غلط ہیں اس میں دھوکا ہوتا ہے بہت زیادہ تو ان چیزوں سے نبی اسلام نے روکا ہے اب یہ الفاظ جو ہیں غریب قسم کے ہیں اور آپ کے لیے بھی غریب ہے ایسا ہوا کہ نہیں ہوا ہے پیسے کھا علماء کرام کا اختلاف ہے میں کوئی واضح بات نہیں بتا سکتا میں شیخ کے علم میں ہوں تو شہر بتا دوں علماء کرام کے ہیں فتح اس بارے میں لیکن میرے پاس واضح کوئی اس کا موقف نہیں ہے اس کا نہیں نہیں وہ تو نظر آ رہی ہوتی ہے نا آپ کو صاف صاف ہیں نہیں وہ صحیح نہیں ہوگا ہاں جس کا اندازہ ہو رہا ہو پتہ چل رہا ہو کتنی ہیں اندازہ ایک موٹا اندازہ کم از کم ہو رہا ہو وادے طور پہ تو کھانا ہو تو وہ چل جائے گا کیا شر اس میں کیا سور ہوتی ہے بتائیے میری کمپنی ہے اس کے میں حصے بیچ رہا ہوں اس میں کیا شکار ہے اگر کمپنی اگر اس میں جو پیداوار ہے وہ ہلال چیزوں کی ہے شراب نہیں بن رہی سائیکل بن رہے ہیں تو آپ اس میں کوئی حصہ خرید کے اگر واقعی مارک بن رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں کتنے حصے کے کوئی اس میں کوئی شکار نہیں وہ <تصفح> اگر اسی لیے میں کہہ رہا ہوں ادھر واقعی بن رہے ہیں اگر کاغذی کاروائی ہے تو پھر چلے جی اور جی کون پڑھ رہا تھا جی مزکورہ بالا ٹھہر یہ بھائی یہ الفاظ چونکہ اتنا مشکل ہیں تو یہاں میں چاہوں گا کہ کچھ حاشیہ بھی پڑھ لیا جائے کیوں شیخ اجازت ہے یہ ذرا یہ دیکھیں سفا نمبر جو ہے یہ 53 جو سفا ہے تریپن نمبر سفا اس کا ہاسیہ نمبر 2 پڑھیں آپ ذرا جی جی جو ہے ایک منٹ جی جی پڑھیے آپ پی بات ذرا مزابنا یہ ہے کہ کھجور کے درخت جو کل ہو اس کو خوش کھجوروں کے خوش کے جی کیا جائے اور اس کا اس کا زبن ہے زبن یہ کیا چیز ہوتی ہے مادہ زبن مادہ مادہ کیا چیز ہوتی ہے دیکھیے میں نے یہ کیا کہا تھا آپ کو المنا یہ کس لفظ سے نکلا ہے نفس سے ایسے بتانا جاتے ہیں مزابنا جو ہے وہ زبن سے نکلا ہے یہ اس لفظ سے باقی لفظ آگے بنے ہیں دیکھنا یہ اصل لفظ زبن ہے اسی سے داپن ہو جائے گا اسی سے مضابنا ہو, ہو جائے گا یہ سارے لفاظ یہاں سے نکلے ہیں تو ایسے ہی وہ بتانا چاہتے ہیں کہ مضابرہ جو ہے وہ زبن سے ہے ٹھیک ہے چلیں جی اس کا مادہ جو ہے زبن ہے جس کے معنی دور کرنے کے ہیں جی باع و مشتری بائے و مشتری کون ہوتی ہیں آپ دیکھیں نا کسی زمانے میں یہ اردو مشکل نہیں تھی اب یہ مشکل ہو چکی کیوں کیونکہ اب ایسی ایسے الفاظ ہم انگلش میں استعمال کرتے ہیں بننا بائے مشتری کو مشکل الفاظ نہیں تھا ہم اردو بولنے والے استعمال کرتے تھے لیکن اب ہمارا ماحول تبدیل ہو چکا ہے اب یہ الفاظ ہمارے لیے بہت مشکل بن چکے ہیں تو بائے مشتری بائے بیچنے والا مشتری خریدنے والا چلیں گویا بائے مشتری دونوں دونوں ایک دوسرے کو اپنے اصل حق سے دے, دے کر غروب کرنا چاہتے ہیں یہ بڑے اس لیے معلوم ہے کہ اس میں غبن اور جہالت پائی جاتی ہے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ فائدہ کس کو حاصل ہوا اور بسارا میں بسارے میں کون جی جی المخاب آئیے کون پڑے گا میں چلے جی پڑھیں جی آپ پڑھیں گا معنی کے مانے آرام رام سے آپ کے علاوہ بھی لوگ ہیں رام رام جی کے مانا یہ ہے کہ زمین کو پیداوار کے ایک خاص کا پر ہائی یا چوتھائی کے لیے دیا گیا یہ جائزہ کے بنا یہ ہے چلیں آگے جی اچھے بنا ہاں اچھا یہ جو انہوں نے تاریخ بتائی ہے مقابلہ کی یہ وہ چیز ہے جو جائز ہے اور جو منع ہے شاید وہ ان حاصل والوں نے نہیں لکھی ہاں وہ نہیں لکھی انہوں نے جی وہ نہیں لکھی چلیے اقوال ہیں نمبر ایک مقابلہ کے مانا ہے زرعی اراضی کو گندم کے بس کرائے پر دینا ایک دوسرے جس میں اس کی تشریح اس طرح کی گئی ہے اس کو مخالفہ بھی کہتے ہیں جی ہاں دوسرا قول یہ کہ معابلہ زمین کو بٹائی پر دینے کو کہتے ہیں وہ حصہ طرح ہو یا چوتھائی تیسرا قول یہ کہ معافلہ کے مانے ہیں کہ غلہ جب پوشا میں ہو تو اس کو حاضر کر کی ان کے عوض فروخت کر دیا جائے یہ وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا چلیے اس کے اوپر آپ گڑ کا لگانا چاہیں لگا لیں شیرنگ آگے ایک کال کے مطابق کچی فصل فروخت کرنے کو محافلہ کہتے ہیں اس کی مبانے کی وجہ یہ ہے کہ گلا ایک گلی چیز ہے جسے ناپا جاتا ہے اور دو گلا جب ایک ہی دن سے تعلق رکھتے ہو تو ان کی بائک کے جائز ہونے کی دو شاطر ہے نمبر ایک ایک یہ کہ دونوں ملاش میں برابر ہوں دوست نمبر دو, دوسری یہ کہ دونوں نقد ہوں مگر مقابلہ کی صورت میں یہ پتا نہیں چلتا کہ دونوں میں سے زائد چیز کون سی ہے آیا بس جو کہ ہنوز ناپتا ہے یا موجود غلہ جو اس کے عوض دیا جا رہا ہے یہ بات سمجھے میرے بھائی یہ بات ابھی بیان کی انہوں نے بالکل آسان بات بیان کی ہے کہ یعنی کہ آپ نے کچی فصل کی پہ کر لی ہے ابھی فصل ہو رہی تھی اور آپ نے اس کے بدلے میں وہ گندم لی ہے جو آپ کے گھر جو ان کے گھر میں تھی وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے کتنی لی ہے تین سو کلو یا چار سو کلو اور جو آپ کی طرف سے جا رہی ہے پتہ ہی نہیں ہے تو اس لحاظ سے یہ بنا ہے جی کا مطلب یہ ہے کہ ملامسا کا مطلب کوئی اور بھائی پڑھیں گے کون پڑھے گا ملامسا کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کہے کہ اگر تم نے میرے کپڑے کو چھو دیا منعقد ہو گئی سوچنے کا موقع نہیں ملے گا جی مشترک آنا ہے خریدنے والا کہے کہ اگر میں نے تمہارے کپڑے کو ہاتھ لگایا چائے کی تکمیل ہو گئی بعض بھگوان نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ کسی چیز کو اس طرح ٹٹولا جائے नहीं. کہ اس پر کوئی کپڑا وغیرہ لپٹا ہو नहीं. اور اس طرح آدمی ٹھیک طرح سے اس کو اور اسی حالت میں چائے کا ہو کپڑے کے علاوہ اگر کوئی اور چیز ہے تو وہ بھی کپڑے کے اندر لپٹی ہوئی ہے اور آپ اس کپڑے کو ہاتھ لگائیں گے اس چیز کو آپ کو پتا نہیں چلے گا چلیں پلیز کے ممنوع ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں یعنی دھوکہ دھوکہ کا امکان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کے شریف طریقہ سے پلاگ کی ایک صورت بھی ہے بعض علما نے ملامسا کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ باڑے مشکری مستری سے یوں کہ خرید کردہ چیز کو چھو کر واپس کرنے کا یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں رات کو اندھیرے میں آخر گوا لینا یا کسی چیز کو کپڑا چڑھا کے کہنا کے یا خود کپڑا تو یہ سب چیزیں ان کے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے یہ سب ملامسا میں آتا ہے جی کے معنی جی یہ آ پڑیں گے اونچی بات ذرا ناغدا مانا یہ ہے کہ ایک شخص اپنے سے کہے یہ کپڑا میری جانب پھینکو یا یوں سے کپڑا میں آپ کی جانب پھینکتا ہوں اور یہ کپڑے کا پھینک دینا ہی کے مناقب ہو جانے کی علامت ہاں پھینکنا پھینکنا سے بار بار آ ہے کہ پھینکنے سے بیا ہو جائے گی ٹھیک ہے جی بعض اللہ کے نزدیک ناغدا کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص یوں کہ سودا پختہ ہو, ہو جائے گا ہاں گی تو جو بھی سودا ہو رہا ہے وہ پختہ ہو جائے گا اس کے بعد کوئی ملک نہیں ملے گی جی ظاہر ہے کہ مابین اب سے ہوا ہی نہیں یہ درست نہیں جیسے غلط جی غلط غلط کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے جانے والی کو <سؤال> <سؤال> بس گئے جی جی مگر اس کی اندرونی حالت کا پتا نہ ہو کہ کیسی ہے مشہور طوری الفری سے کو ہے اس پر بھروسہ نہ کیا جا سکتا اس میں افرید ووکس کے وہ تمام اقسام شامل ہیں جن کی حقیقت سے بایا اور مفتری آگاہ نہ ہو باقی رہی وہ حادث جن میں اس قسم کے الگاج مشہور ہیں ہاں وہ اب احادیث بتانے لگے ہیں جن میں آیا کہ یہ واقعی منع ہے ملابسہ منع ہے مذاورہ تو ان کی ضرورت نہیں ہے اب اوپر ہم آتے ہیں اوپر آئیے مزکورہ ہاں بالا قسم کے جی یہ صفحہ نمبر کون سا ہے بھائیوں کو بتائیں 54 مذکورہ بالا چون ففٹی ناظر جی مزکورہ کچھ الفاظ ابن تہمیہ نے ذکر کیے مضابنا محاقلا مولامسا وغیرہ اور کہا اسنا کے دیگر الفاظ بھی کہ جن کے بارے میں علما کرام اختلاف پایا جاتا ہے ان کی وجہ سے کسی عالمی دین کو فتوا دینے میں غلطی لگ سکتی ہے چلیے ہاں یہ دیکھیے ذرا پہلے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا اس کے بارے میں حیثیت ہے ہمارے پاس لا فلاقا ولا اتافا پی اغلا اب کتاب کی طرف نہیں دیکھنا آپ کتاب کی طرف دیکھ رہی ہیں آپ سب بڑی طرح دیکھیے کتاب کی طرف سب مل کر بعد میں دیکھیں گے اب کیا ہے کہ اطلاع نہیں ہوگی ولا اتا اور نہ کوئی غلام آزاد ہوگا پی اضلا اغلاق کی حالت میں وہ <تصفيق> ابھی آئے گا یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اوپر کا معاملہ واضح ہے کہ طلاق نہیں ہوگی اور غلام آزاد نہیں ہوگا کس حالت میں اغلاق کی حالت میں اغلاق ویسے کس کو کہتے ہیں لفظی بانا کیا ہے بند کرنا ٹھیک ہے اب اغلاق کی حالت میں طلاق نہیں ہوگی اب اغلاد کس کو کہتے ہیں کیا مراد ہے جی ہمیں بتائیں ایک عالم دین نے کہا کہ اس سے مراد ہے کہ زبردستی کی حالت ہے جب آپ نے پسٹل رکھ دیا کسی کے اوپر کہ طلاق دو اپنی بیگم کو ورنہ گولی مار دیں گے تو اس حالت میں طلاق نہیں ہوگی تو اخلاق کا پیدا مانا کیا ہوا زبردستی اور نہ ہی غلام آزاد ہوگا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ اپنا غلام آزاد کرو ورنہ میں گولی مار دوں گا ٹھیک <تصفح> ہے تو اس یہ اس کا کوئی آپ اگر پسٹل کے خوف سے طلاق دے دیتے ہیں پسٹل کے خوف سے غلام آزاد کر دیتے ہیں تو حقیقت میں طلاق نہیں ہوگی حقیقت میں غلام آزاد <تصفح> نہیں, <تصفح> نہیں ہوگا ایسے ہی ایسے ہی اخلاق کا دوسرا مانا ہے شدید غصہ کون غصہ شدید غصہ جس میں آپ ہوش کو ہو بیٹھیں اس حالت میں اگر آپ طلاق دیتے ہیں تو طلاق نہیں ہوگی اور غلام آزاد کرتے ہیں تو غلام آزاد یہ اخلاق کا دوسرا مینہ ہو گیا کیا شدید غصہ. غصہ پہلا مانا کیا تھا زبردستی تیسرا مانا یہ بتایا گیا اخلاق کا تیسرا مانا یہ بتایا گیا جنون پاگل اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو کبھی پاگل ہو جاتا ہے کبھی اس کی عقل واپس آ جاتی ہے تو پاگل پن کی حالت میں جو طلاق دے گا وہ طلاق नहीं نہیں ہوگی اور جو غلام آزاد کرے گا غلام شراب پی ہوئی ہے بہت زیادہ پی لی آج ٹھیک ہے جو اس کا پھر رہا ہے اس حال میں طلاق دے گا تو تلاق نہیں ہوگی غلام عذاب کرے گا تو غلام عذاب نہیں ہوگا اب کسی عالم دین نے اس کا معنی زبردستی لے لیا ایک معنی اس نے لیا بس دوسرے نے صرف اس کا معنی لے لیا پاغل پن تیسرے نے اس کا معنی لے لیا نشے کی آگ میں چوتھے نے معنی لیا شدید غصہ کی آگ میں اور یہ لفظ غریب بن گیا اب غریب ہو گیا نا کہ بھیا اتنے معنی اس کا سمجھ نہیں آ رہی ہے حقیقی معنی کیا ہے اللہ جزائے خیر دے تھے اتنے رحمہ اللہ کو بہت ہی محقق قسم کے عالم دین ہے وہ کہتے ہیں بھی نویل لفظ کیا بولا ہے اجلاک اجلاق جس ہاتھ میں بھی ہوگا وہ اس کے معنی میں شامل ہوگی جس نے شراب پی ہے اس کا دماغ بند ہو چکا جس کو پسٹل رکھ دیا گیا وہ بھی بند ہو چکا اور جو شدید غصہ کے ہاتھ میں ہے وہ بھی دماغ اس کا بند ہو چکا تو یہ ساری چیزیں شامل ہیں سب کو حدیث شامل ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک مثال تھی جی جی جی جی جی پہلے وہ بھائی تھے جی والدین زب والدین زبردستی کریں زبردستی سے کیا ہو رہا تھا زبردستی کیا کی یہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا زبردستی ہے یار میں زبردستی پوچھ رہا ہوں زبردستی کیا کی آپ کے ساتھ میں ایک ایک بٹھا لکھی ان کو بات کرنے دیں جی نہیں تلاش دو گے تو کیا ہوگا یہ بتائیے آپ کہہ رہے ہیں زبردستی کی کیا انہوں نے کہا کہ اگر طلاق نہیں دو گے تو کیا ہوگا ایک منٹ یاد ان کو پہلے سے ہو جی ناراضگی ہوگی پھر زبردستی نہیں ہے اس کو کیسے اس کو اگر کوئی طلاق کے ساتھ میں دے گا والدین کی ناراضگی کے خوف سے طلاق ہو جائے گی زبردستی یہ ہے کہ قتل کر دوں گا زبردستی یہ ہے کہ آپ کا بازو کاٹ دوں گا آپ کا ناک کاٹ دوں گا آنکھ نکال دوں گا اور آپ کو یقین ہے کہ آدمی کام کر سکتا ہے یہ بھی ہے کہ آپ کا بیٹا آگے پانچ سال کا وہ کہیں اما کو طلاق دیں ورنہ میں آپ کو مار دوں گا اور آپ کہیں بیٹے نے دمکی دی تھی یہ کوئی دمکی نہیں ہے یہ کوئی دمکی نہیں ہے وہ دھمکی جو واقعی بنتی ہے جس کو دمکی جس کا واقعی آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ واقعی اگر میں طلاق نہ دی تو یہ مجھے گولی مار دے گا یا میرا کان کاٹ دے گا تو پھر وہ جو طلاق آپ دیتے ہیں وہ طلاق نہیں کرتے جی جی یہ علماء کیا کہتے ہیں خود میں بھی کہتا ہوں طالب علم مجھے کئی لوگ آ کے کہتے ہیں کہ میں نے غصے کی آدمی طلاق دی تو ہم کہتے ہیں تلاق کو بھی خوشی میں دی جاتی ہے میں نے یہاں پہ جب کیا بولا اس لیے شدید غصہ جس میں آپ ہوش کھو بیٹھے کئی دفعہ وہ غصہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ آپ کو بعد میں پتا چلتا ہے لوگ بتاتے ہیں کہ آپ نے دی ہاں میں نے دی ہے جی آپ تلاق دے چکے ہیں تو یہ غصہ جو ہے جس میں دماغ کام کرنا چھوڑ گیا اس غصے کی بات ہو رہی ہے وہ غصہ نہیں کہ جس کو آپ سے بہانا ہو تو ہر آدمی باتیں اس سے کیا آپ نکال لیتا آپ کی بات صحیح ہے تو آپ رشتہ ان سے لینا جو الحدیث ہیں تاکہ کل کو آپ کی یہ حدیث ان کے اوپر چل جائے ٹھیک ہے آپ رشتہ لیں جی جی اور جی جو حقیقی سوال ہے وہ کہیں تک آگے بڑھ سکیں گے نہیں اگر واقعی جادو کے زیر اثر ہو کے طلاق دی ہے اور بعد میں جب جادو کا اثر ختم ہوا تو اس کو بات میں طلاق دے ہوں تو ایسی طلاق نہیں ہے لیکن جو ہلکا جادو ہے جس میں اس کو پتا ہے بات سارے کام وہ معمول کے مطابق کر رہا ہے تو اس میں ترابی لاکھ ہوگی آپ تمام ساتھیوں سے دوبارہ اعتماد ہے کہ موضوع سے متعلق سوال کرے ورنہ تو شہر کا مدینہ سے آنا یہاں کوئی زیادہ فائدہ نہ، نہیں اٹھا پائیں گا ابھی یہ ہم لوگ بہت کم پڑھے ہیں اس جی جی بالکل جی سفر پڑھے ہیں لگتا ہے تین چار دورے کرانے پڑیں گے چلے کون سے بھائی پڑھ رہے تھے پہلے اچھا اب پیچھے جی آپ پڑھیں گے یہ آپ ہی ہاں آخری جو ہیں جی جی اردو نہیں پڑھنا جانتے نہیں وہ آخر میں جو ان سے پوچھ رہا ہوں کب تک ہے تو پڑھنا جانتے ہیں بولیے بھائی آپ بولیے پڑھنا جانتے ہیں نہیں چلیں صحیح ہے آپ نہیں جانتے اچھا ایسے کافی لوگ ہیں بھائی جی جی نہیں اس سے پہلے یہ پڑھے غریب الفاظ پر مشتمل حدیث کی مثال یعنی کہ سفا نمبر پچپن کے شروع سے ہم پڑھ رہے ہیں فائیو فائیو سفا جو ہے اس کے شروع سے جی جی یہ مفو حدیث بی ہے جی جی اگر جبرن جبرن کس کو کہتے ہیں زبردستی کو یہ انہوں نے بھی جو ترجمہ کیا ہے اس میں ایک چیز کو لیا ہے انہوں نے ٹھیک ہے جی آزاد کیا جائے تو نہ تو عورت مدفہ ہوگی اور نہ ہی غلام آزاد ہوگا اس حدیث میں جو اخلاق ادف ہے اس کے بانے جبر کے بیان کیے گئے ہیں جو لوگ اس کے خلاف ہیں وہ اس اسٹیٹ کو تسلیم نہیں کرتے ہاں تو اب یہ نیچے آئیے اسی صفحے کے نیچے ہاشیے میں آئیے ہاشیا ہاں یہاں پہ رکیے اس حدیث کو امام احمد اور ابو دعود. ابو ابود کے اوپر لکھئے نمبر دو ایک نو تین دو ایک نو تین ابود میں اس حدیث کے نمبر اور اوپر لکھ لیجئے ابن ماجہ خدا آپ لکھیے ابن ماجہ دو زیرو چار چھ شیخ اربانی نے اس کو حسن کرا دیا اس روایت کو اگر کوئی یہ بھی لکھنا چاہے تو لکھ لے اس کی مردی اب یہ حاشیاں جو چل رہا ہے یہ سارا چھوڑ کے نیچے آ جائیے ہافد ابن قیم بالکل آخری جو ہے حافظ ابن قیم مل گیا سب کو جس کو نہیں ملا آپ کھڑا کریں ذرا حافظ ابن قیم جس کو نہیں ملا ان کو بتائیں آپ کے پیچھے ان کو بتائیں مل گیا اور کس کو نہیں ملا ہافد ابن کئیم جی ان کو بتائیں آپ بتائیں ان کو مل گیا سب کو چلے اب پڑھیے حافظ ابن قیم کہتے ہیں آواز اونچی رکھیں دراپ کہتے ہیں فقدان ہے یعنی کہ یہ اغلاق کا لفظ سب کو شامل ہے جب بھی ہوش جاتی رہی اور قصد اور ارادہ بھی جاتا رہا جب پسٹل رکھا ہوگا تو ارادہ اب آپ کا نہیں اطلاع دینے گا آپ بغیر ارادے کے دے رہے ہیں یعنی کہ دینا نہیں چاہتے تو یہ کھو بیٹھے آپ آپ کی ان اختیاری حالت نہ رہی جی ٹھیک ہے لہذا اس میں مخبوط لہذا اس میں ان کے اخلاق کے لفظ میں یہ سب آتے ہیں کون کون مخبوط الحواس الحاث مجبور نشا نشا میں سرشار شخص سر شار مغلوب الغب جن کے غدب اتنا ہے کہ غصہ اس کے اوپر غلب آ چکا ہے جو خوش جیس کھو بیٹھا ہو کھو بیٹھا ہو سب شامل ہے اس لیے کہ سب لوگ عقل و شعور اور قسد و ارادے سے بحرو ہوتے ہیں اور طلاق اس شخص کی واقع ہوتی ہے جو عقل و شعور اور ارادے سے بحراور ہو ابود داؤد کہتے ہیں کہ اخلاق سے غصے کی حالت مراد ہے امام ادا نے ایک معنی بیان کیا اخلاق کا کسی اور امام نے دوسرا معنی بیان کر دیا کسی نے تیسرا معنی بیان کر دیا اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ سارے الفاظ اخلاق کے لفظ میں داخل ہیں یہ سارے مانا اغلاق کے لفظ میں داخل ہیں چلیے اب انہوں نے یہ کیا سرخی باندھی ہے اس کو کاٹ دیں کاٹ دیں یہ سرخی یہاں پہ یعنی کہ جو نیچے گفتگو آ رہی ہے وہ اسی بارے میں آ رہی ہے لیکن سرخی نہیں بنتی ہیڈ لائن یہاں قائم کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے یا تو پچھلے کے اوپر بھی قائم کرتے اب اب جب ہیڈ لائن ہوگی تو دیکھنے والا سمجھے گا کہ شاید کوئی نئی بات شروع ہو رہی ہے جبکہ نئی بات نہیں ہے پچھڑی سے ہی تعلق ہے اس کا بلکہ یہاں پہ آپ لکھیں نمبر دو یہ دیکھیں نا صفحہ نمبر دیکھیں آپ تریپن دیکھیں پہلے تریپن نمبر صفحہ دیکھیں اوپر آخری دو لائنوں سے پہلے کیا لکھا ہوا ہے ایک, ایک, ایک لکھا ہوا نا اب آگے ہے نمبر है دو ہیڈ لائن کی بجائے کیا ہے نمبر دو ہاں نہیں یہ کاٹ دیں نا بیس کاٹ دیں آپ نمبر دو چلے گا جی آپ پڑھیں گے آپ پڑھیں گے میرے بھائی آپ پڑھیں پڑھئے بعض اوقات امام ایک حدیث پر اس لیے عمل نہیں کرتے ہاں یہ کاٹ دیں بعض اوقات امام ایک حدیث پر اس لیے عمل نہیں کرتا یہ یہاں تک کاٹ دیں ہاں شروع سے اب آپ کیا لکھیں گے اس کی جگہ پہ آپ لکھیں حدیث کا مفہوم نہ سمجھنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے حدیث کا مفوم نہ سمجھنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے پہلے وہ ایک بیان رکھتے تو کہنا یا دوسری چھوڑ لگی ہے حدیث کا مفوم نہ سمجھنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے دیکھ نکلیا اچھا ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ حدیث شریف میں اب یہ موجود ہے کہ حدیث شریف میں یہ موجود ہے لکھا نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو جی پڑھیے کہ حدیث شریف میں حدیث شریف میں جو لفظ استعمال ہوا ہے جو لفظ استعمال ہوا ہے امام کے لب و لہجہ ارف میں یہ لب و لہجہ کی جگہ پہ آپ لکھ دیں امام کے امام کے لب و لہجہ کے کو کارڈ کے اوپر لکھ دیں آپ امام کی لغت امام کی لغت جیجا اور نہیں لبو لہجہ کاٹ دینا امام کی لغت اور عرف میں عرف میں اس کا وہ آپ نہیں جو کہ نبی قریب غریب نے کی زبان میں ہے وہ لیتے ہیں جس لیتے ہیں کہ جس کے جس وہ لفظ اس کی اپنی بولی میں استعمال کیا جاتا ہے ہاں امام اس لفظ کا وہ معنی لیتا ہے جو امام کی بولی میں استعمال ہو رہا ہے لغت میں استعمال ہو رہا ہے جبکہ نبیل اسلام کی لغت اور زبان میں وہ معنی نہیں ہے جی ہاں یعنی کہ امام آئے ہیں سو سال کے بعد اب اس لفظ کا معنی تبدیل ہو چکا ہے ایسا ہر زبان میں ہوتا ہے انگلش میں بھی ہوتا ہے اردو میں بھی ہوتا ہے ہر زبان میں ہوتا ہے جی ہاں جی مثال وہ اس کی مثال وہ آثارو اخبار آثار کی نہیں کہتے ہیں صحابہ اکرام کے اقوال کو تابعین کے اقوال کو آثار کہتے ہیں اس کی مثال وہ آثارو اخبار ہے جی جن, جن, جن میں نویز کی اجازت دی گئی ہے پانچ لوگوں نے یہاں نویز کا وہ نویز کی وہ قسم مراد لی ہے مراد لی ہے جو نشہ آور ہوتی ہے یہ کون لوگ ہیں جی ٹھیک ہے اس لیے کہ ان کی زبان میں نبیس کا لفظ اس لیے اسی معنی میں استعمال کیا جاتا ہے حالانکہ نبیز اس پانی کو کہتے ہیں جس میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے مزروں کو دیا جاتا ہے چنانچہ احادیث میں لفظ نبیز کی تشریح وارد ہوئی ہے یعنی کہ بہت سی حدیث میں جو نویز کی وضاحت آئی ہے وہ آئی ہے میٹھا پانی کھجوروں کی وجہ سے میٹھا پانی میٹھا شربت کھجوروں والا لیکن کوفہ والوں کے ہاں اس کا معنی کیا ہے یعنی کہ وہی شربت لیکن جبکہ نشاور ہو چکا ہو جبکہ وہ کیا ہو چکا ہو نشاور ہو چکا ہو شریعت نے اس معاملے میں میرے بھائیوں بہت احتیاط کی ہے نبی علیہ اسلط و اسلام نے پانی میں کچی کھجور اور پکی کھجور کو مکس کرنے سے روکا ہے کیونکہ نشا جلدی پیدا ہوتا ہے انگوروں کشمش اور کھجوروں کو پانی میں جمع کرنے سے آپ نے روکا ہے کیونکہ اس سے بھی نشہ جلدی پیدا ہوتا ہے تو یہ ان کی شریعت نہیں چاہتی کہ آپ نشہور پانی پیے ہاں میٹھا پانی کرنا چاہتے ہیں صرف اس میں کشمش ڈالیں یا صرف کچی کھجور ڈالیں یا صرف پکی کھجور ڈالیں یا صرف تازہ کھجور ڈالیں یا صرف کھجور ڈالیں اور وہ بھی مناسب وقت تک رکھیں زیادہ دنوں تک نہ رکھے جیسے ہاں ہاں دوسری مثال کسی چیز کی دوسری مثال خیر نسر اللہ بھائی بتائیں گے جی اس کی دوسری مثال یہ دوسری مثال اس چیز کی ہے کہ نسر اللہ بھائی کی توجہ سبق کی طرف نہیں ٹھیک ہے یہ جی؟ لفظ کے معنی تبدیل ہو ہاں لفظ کے معنی تبدیل ہونے کی وجہ سے وہ لفظ جو حدیث میں آیا ہے کسی علاقے میں کسی شہر میں کسی قبیلے میں اس کا معنی تبدیل ہو چکا ہے اور قبیلے والے سمجھتے ہیں کہ حدیث میں جو لفظ آیا ہے اس کا معنی وہ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں تو اس سے غلط فہمی پیدا ہوئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ فتوا غلط آیا ٹھیک ہے تو اس کی دوسری مثال جی اسلور بھائی آپ ہی پڑھیں ہاں آپ کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہم کہاں ہیں بتائیے بھی مدد کیجیے ان کی یا خود آپ کو بھی نہیں ہے یہ دیکھ لیجئے دیکھ کیا ہو رہا ہے چراغ چلے اندھیرا میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی مثال اس کی دوسری مثال خمر کا لفظ ہے جو کتاب کو سنت میں وارد ہے اس کی دوسری مثال خمر کا لفظ تابو سنت میں وارد ہوا ہے یعنی کہ آیا ہے ٹھیک ہے عربی لوگ کی بنا پر عربی لغت کی بنیاد پہ لکھ لیں یہاں پہ عربی لغت کی بنیاد پہ کچھ لوگوں نے کچھ بھی لکھیں عربی لغت کی بنیاد پہ کچھ لوگوں نے لوگوں موجود ہے کچھ آپ لکھ لیں لکھ لی آپ نے عربی لغت کی بنیاد پہ کچھ لوگوں نے اس سے صرف لکھیں اس سے صرف انگوروں کا صرف انگوروں کا وہ شیرہ مراد لیا ہے جو سخت ہو چکا ہو جو سخت ہو چکا ہو, ہو کے جگہ پہ آپ دیکھیں جو نشہ آور ہو چکا ہو جو کیا ہو چکا ہو نشہ آور ہو, ہو, ہو, ہو چکا ہو یہ دیکھیے نشا شیر نشہ آور ہو چکا ہو وہ کیا ہو چکا ہو نشہ آور ہو چکا ہو جی ہاں حالانکہ بعد احادی سے سزیرہ سے معلوم ہوتا ہے ہمارا ہمار اس مشروب کو کہتے ہیں جس میں نشا کی پائی جاتی ہو نشا کی قبیت پائی جاتی ہو ٹھیک ہے میرے بھائیوں اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب عمر فاروق نے خطبہ دیا تھا اور خطبہ میں کیا بیان کیا تھا جی تاکہ یہ شراب کی عید جب نازل ہوئی ہے تو شراب کتنی چیزوں سے بنتی تھی پانچ چیزوں سے نہیں اب یہ چیز نیچے حاشی میں موجود ہے دیکھیں نمبر ایک دیکھیں مل گیا نمبر ایک حاشیہ نمبر ایک مل گیا نا مدیقا. جی یہ نمبر ایک جو ہاشیا ہے اسے پڑھیے ذرا آپ میرے بھائی آپ کو نیند آ رہی تھی آپ پڑھیے جی نمبر ایک ہے جی. عمر سے مروی ہے بخاری مسلم میں جی کیا آپ رسول پر سے فرمایا شراب ہے اور مندرجہ زیب پانچ تیار کی جاتی ہے انگور نمبر نمبر نمبر گندم نمبر جو اور اور نئی بات کیوں ہونے لگی ہے اور خمر ان نئی بات کیوں ہو رہی ہے شراب ہر اس چیز کو ہیں نہیں نہیں اور سے پڑے نا اور خمر یہ نئی بات شروع ہو رہی ہے لکیر ڈالنا چاہیں تو میں یہاں پہ ڈالنی ہے اور خبر جو عقل پہ پردہ ڈال دے ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل پہ پردہ ڈال دے یہ روایت کیا بخاری مسلم کی ایسے ہی ہے نا یہ شروع میں لکھا ہوا ہے صحیح بخاری اور مسلم ایسا لکھا ہوا ہے نا تو بخاری کو پر حدیث نمبر لکھ لیں چار چھ ایک نو چار چھ ایک نو اور مسلم میں مسلم کا لکھنے نمبر ایک دو ایک تین ایک دو ایک تین لکھ چکے ہیں جی ہاں تو یہ حدیث بخاری مسلم کی ہے اور یہ اس کا حوالہ ہے اس کے بعد آپ ادھر آ جائیں نمبر جو ستاون ہے ففٹی سیون اس کے ہاشیے میں آئے ہاشیے میں ہاشیے میں پہلی لائن چھوڑ دیں دوسری چھوڑ دیں تیسری چھوڑ دیں چوتھی ذہن کیا ہے حضرت عبداللہ اللہ عمر سے کس کو نہیں ملی جس کو نہیں ملی وہ آدھار کھڑا کرے حضرت عبداللہ اللہ نے رضی اللہ سے روایت کیا ہے جی کہ رسول اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ ور چیز خمر ہے ہر <تصفح> نشہ ور چیز خمر ہے ہر نشہ ور چیز یہ <تصفح> پانچ بھی اور پانچ کے علاوہ بھی ہر نشاور چیز جو ہے وہ خمر ہے جی نشاور ہے وہ ہاں آگے کیا لکھا ہے صحیح ہاں یہ ابود کا یعنی یہاں پہ شاید حدیث کے نمبر میں نہیں لکھ سکا برل تو اس کے اوپر آپ گڑ کا نشان لگا لیں کہ یہ آپ کے ذہن میں رہے یہ روایت اس رویت کے اوپر گڑ کا نشان لگا لیں کہ یہ آپ نے پڑھی ہے اور کل کو آپ دیکھیں اس کو کہ یہ حدیث صاف صاف بتا رہی ہے کہ ہر نشاور چیز کیا ہے خمر ہے جب قرآن پاک کہتا ہے یا تو اس میں کیا شامل ہے خمر میں صرف انگور کا شربت نہیں ہر وہ چیز ہر وہ شربت جو نشاور ہو چکا ہے تو اب یہ خمر کی وجہ سے بھی کئی فتوا جو ہیں وہ ایسے ہو سکتی ہیں جو حدیث کے حدیث کے خلاف ہوں جی جی ہاں صحیح ہے صحیح ہے چلیں نہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ شہد میں نشہ کیسے پیدا ہوتا ہے یہ میرے لمبے نہیں لیکن شہر سے شراب بنتی تھی کیا وہ زیادہ دیر رکھنے سے یا پانی کے اوپر بہت زیادہ گرم کرنے سے یہ کیا طریقہ استعمال کرتے تھے مجھے معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے ابھی جو دوسری اشیا ہیں نشے کی جیسے سگریٹ ہے تمباکو ہے افیوم ہے یہ سب بھی اسی میں نہیں ہے اگر واقعی نشہ ہے تو جو بھی نشہ ورچیز ہے اس میں آئے گی اگر واقعی نشہ ہے جی ہاں دوسری وجہ سے ہاں وہ جو وہ میں آپ کو بتانے کے لیے تیار ہوں لیکن انہوں نے کہا کہ کیا اس میں نشہ ہے وہ میں نے بتایا اگر ورنہ جو فتوا ہے سعودی علماء کرام کا وہ سگریٹ کے بارے میں وہ اس لیے حرام ہے کہ فضول خرچی ہے اس لیے حرام ہے کہ اپنے جسم کو خود آپ نقصان پہنچا رہے ہیں جسم آپ کے پاس سامانت ہے اور اس لیے بھی غلط ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو منہ سے کیا آتی ہے بدبو آتی ہے اور بدبو آنے کے بعد آپ یا بیگم کے پاس ہوں گے تو اسے تنگ کر رہے ہیں اولاد کے پاس ہوں گے تو ان کو بدبو آ رہی ہے انہیں تنگ کر رہے ہیں مسلمان کو تنگ کرنا جائز نہیں ہے مسجد میں جائیں گے تو نمازیوں کو تنگ کر رہے ہیں آفس میں جائیں گے تو ساتھیوں کو تنگ کر رہے ہیں جدھر بھی جائیں گے کسی نہ کسی کو آپ تنگ کر رہے ہیں تو جی جی وہ تو میں کہنا جسم کا نقصان ہوگا آساس آگے چل کے چلے جی جی نشے کے بارے میں بر بات کی جا سکتی ہے کہ سگریٹ میں نشہ کس طرح وہ ایک الگ موت ہے چلیں اب آ جائیں تیسرے نمبر کی طرف بعض دفعہ یعنی کہ حدیث میں کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے جس کا معنی جو ہوتا ہے ایسا لفظ ہوتا ہے جو مشترک ہوتا ہے لفظ کیا ہوتا ہے یہ ذرا دیکھیے ذرا یہ دیکھیں مشترک یہ یعنی کہ وہ لفظ جس کے دو یا دو سے زیادہ ایسے معنی ہیں جو مستقل ہیں معنی کا معنی سے فرق نہیں معنی کا مانا کا معنی سخت سے کوئی تعلق نہیں ہے کئی ایسے لفظ ہوتے ہیں جن کے معنی بہت سارے ہوتے ہیں لیکن وہ قریب قریب ہوتے ہیں ملتے ملتے جلتے ہوتے ہیں اسی لفظ کے کتنے گھوم رہے ہوتے ہیں وہ اس کی بات نہیں ہو رہی مشترک وہ ہے جس کے معنی مستقل طور پہ لگ الگ الگ ہوں مثلاً العین الائن کا ایک معنی کون سا بھائی بتائے گا پہلا معنی جی چشمہ پانی نکلنے والا جسد. اور وہ چشمہ جو دل... زمین سے پانی نکالتا ہے اس کو بھی العین کہتے ہیں اور آم کو کہہ چکے ہیں وہ جسوس کو بالکل جسوس, جسوس کو تو یہ سارے مستقل معنی ہیں تو اور ایسے ہی ایک لفظ ہے جو آپ نے کی جگہ پڑا کی ہوگئی دیکھیے کیا ہے القرو یہ کس کو کہتے ہیں ول ملقات کسی کی جگہ ہے تو قرو کا منع کیا آپ بتائیں گے آپ ہی نہیں معلوم کون سا بھائی آپ خاص کریں بتائے گا جی ہاں اس کے دو معنی ہیں ایک معنی کیا اس کا حیض پہلا معنی کیا اس کا اور دوسرا معنی یہ ہے کہ حیض کے علاوہ جو عورت کے دن ہوتے ہیں وہ توہر مہینے میں چھ یا سات دن اس کے حیض کے ہیں اور جو باقی تیئیس دن ہیں وہ کیا ہیں توہر کے ہیں تو اس کے یہ دو معنی ہیں اس ایک رفظ کے تو اس کو کہتے ہیں مشترک اور اس کو آپ مجمل بھی کہہ سکتے ہیں مجمل وہ جس کا جس لفظ کا معنی ذاتی طور پہ معلوم نہ ہو ذاتی طور پہ معلوم کو کسی اور لفظ کے مدد لینا پڑے اب اس ایت میں جب یہ آیا کہ ول متعلقات ہوبسن ابیان خسین کرو کہ طلاق یافتہ عورتیں جو ہیں وہ تین کرو انتظار کریں گی ان کی عزت کتنی ہے کرو اب یہاں کرو سے مراد کیا حیض ہیں کہ تو ہیں یہ لفظ مجمل ہوا اب بعد والے الفاظ احادیث سے دیگر آیات سے مدد لے کے ہم مسئلہ حل کریں گے کہ یہاں پہ اس سے مراد حیض ہے اور کچھ لمائکرام نے کہا ہے تو ہو رہا ہے لیکن مگر یہی موقع پراجر نظر آتا ہے کہ سمراد کیا یہاں پہ حیض ہے لیکن یہ مسئلہ خود اسی لفظ سے حل نہیں ہوا بعد میں آنے والے الفاظ سے حل ہوا یا دیگر احادیث سے آپ کی مسئلہ حل ہوا تو جو مجمل اس کو کہتے ہیں جو اپنا ذاتی معنی واضح طور پہ بیان نہ کر سکے دیگر الفاظ سے دیگر کلام سے مدد لینا پڑے گا اس کو کیا کہتے ہیں مجمل. مجمل اور مشرق وہ ہوا جس کے ایک دو یا دو سے زیادہ مانیں گے اور وہی وہ جو ہوگا وہ مجمل بھی کہلائے گا اور مجمل کے اجمال کے اور بھی اسباب ہوتے ہیں ویسے اچھا اور ایک ہوتا ہے حقیقت اور مجاز حقیقت اور مجاز آپ نے سنا ہوگا یہ لفظ استعمال کیا تھا اردو میں جی خامد کیا ہے مجازی خدا ہے. ہے یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک مجاز مجازی مانا وغیرہ اب پرانے پاک میں مجاز ہے یا نہیں یہ ایک بہت بڑا اختلاف ہے علماء کرام کے مابین جو لوگ اللہ کی صفات کے منکر ہیں کس کے منکر ہیں کس کے منکر ہیں اللہ کی صفات کے منکر ہیں وہ مجاز کو بہت پسند کرتے ہیں کیوں مجاز سے ان کو سہارا ملتا ہے اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ بل یاداہ مسود اللہ کے دو ہاتھ ہیں جو کھلے ہیں وہ کہتے ہیں بھی ہاتھ سے مراد یہاں پہ ہاتھ نہیں ہے یہاں سے اللہ کی قدرت مراد ہے اللہ کی نیم سے مراد ہے مجالی ماہ مراد ہے. حقیقی ماہ مراد نہیں ہے تو ایسے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان آیات اور الفاظ کو محمول کرتے ہیں کس کے اوپر مجاز کے اوپر حقیقت نہیں ہے تو بہرحال ابن تیمیہ اور ابن قیم وغیرہ یہ ان اماموں میں سے ہیں جو کہتے ہیں قرآن پاک میں کوئی مجاز نہیں ہے قرآن پاک سارے کا سارا حقیقت ہے قرآن پاک سارے کا سارا کیا ہے حقیقت سے مبنی ہے مجاز قرآن پاک میں بالکل نہیں ہے تو یہ حقیقت اور مجاز کا ہونا بہرحال یہ سبب بن جاتا ہے کئی دفعہ حدیث کے خلاف اتوا دینے کا وہ یعنی کوئی امام صاحب وہاں پہ مجادی منا لے لیتے ہیں اور حقیقت کے خلاف فتوا دیتے ہیں اب ہم چونکہ حقیقت پہ معمول کرتے ہیں اور ان کا فتویٰ مجاز کے مطابق ہے تو وہ ہمیں پھر حدیث کے خلاف لگے گا یہ حل ہوا مسئلہ ہمارا جی آئیے اس کو ذرا پڑھتے ہیں جی مجاز سے الگ ہے مجاز جو ہے نا یہ دیکھیں مجاز جو آپ کہہ رہے تھے یہ دیکھیے اس کا مادہ مادہ جس سے لگن نکلا ہوتا ہے جیسے پہلے ہم نہیں کہا تھا زبردست وہ یہ ہے یہ دیکھیے جی واؤ اور ہاں یہی بتانے لگا اور موئزا جو ہے وہ کیا ہے جینا اب دیکھیے مختلف ہوئے ہو گیا السلام علیکم جی چلے اب یہ نمبر تین کون سا پڑھیں گے کون ہے جن کو نیند آ رہی تھی میں نہیں پڑھیں نہیں پہلے بتائیں پہلے مانے کی نیند آ رہی تھی کون نہیں یہ شیخ ہمارے کو آ رہی تھی چلے سے آپ نہیں تھوڑی سی آ رہی تھی میں نے دیکھا تھا نہیں چلے نہیں یہ غلط اللہ اس مترجم کو ان کو رحمت فرمائے اور ان کی جو جہود ہیں وہ قبول فرمائے اور جو چھوٹی بہت غلطی ہوئی ہے وہ اللہ معاف فرمائے تو یہ یہاں پہ آپ دیکھیں بعض دفعہ حدیث کا مفہوم نہ سمنے کی وجہ یعنی یہ جو ہے نا یہ مٹا دیں پر عمل نہ کرنے پر عمل نہ کرنے یہ تین جو لفظ ہیں یہ مٹا دیں بعض دفعہ حدیث کا مفہوم نہ سمنے کی وجہ یہ ہوتی ہے جی یہ سبب چل رہا ہے سفا پوچھیں سفا یہ جی, جی ساون ستا یہ جی نمبر تین ہوا نمبر آ دیکھیے نا وہ پیچھے وہ دو نمبر میں نے لگوایا تھا آپ سے اب آگے تین آ نا اور دو کو چھوڑ رہے ہیں اسی لیے میں نے لگوایا تھا وہاں پہ تو یہ نمبر تین ہے بعض دفعہ آپ پڑھیں کون سائی پڑھ رہے تھے جی بعض دفعہ حدیث کا ہوں سمنے کی وجہ یہ ہوتی <صورت> ہے میں جو استعمال کیا گیا ہے وہ یا مشترک یا کیا ہوتا ہے مجمل آپ مشترک کسے کہتے ہیں میرے بھائی آپ بتائیں گے آپ مشرق کسے کہتے ہیں ملا مشترک کسے کہتے ہیں مشترک ابھی بتا کے ہٹاؤں جی آپ آخر میں مشترک آخر سب سے آخری میرے بھائی ہاں ہاں مشترک اسے کہتے ہیں جی جن کا مانا ایک دم الگ ہوتا ہے یعنی کہ وہ لفظ جس میں اشتراک ہو یعنی کہ اس کے دو یا دو سے زیادہ معنی ہوں مستقل مانے وہ معنی نہیں جن کا آپس میں ربط ہوتا ہے وہ نہیں مستقل معنی الگ الگ ہو اس رفت کو کیا کہتے ہیں مشترک اب جب حدیث میں مشترک لفظ آئے گا اور اس کے دو مانے ہیں تو ہو سکتا ہے کسی امام صاحب کو غلطی ہو جائے یہاں پہ جی مشترک چلے وہ یا تو مشترک ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے مجمل مجمل کا معنی آپ بتائیں گے جی آپ ہی آپ ہی جی آپ ہی،, جی ہی جی جی وسیم بھائی نہیں اپوزٹ نہیں ہے جی وہ لفظ ہے جو بزاتے خود اپنا معنی بیان نہ کر سکتا ہو اس کے معنی چونکہ زیادہ ہیں ایک سے زیادہ ہیں تو سیاق و سباق سے یا کسی اور ایسے یا کسی اور حدیث سے مسئلہ حل ہوگا تو یہ جو مشترک ہے یہ مجمل ہوتا ہے کہ مجمل صرف مشترک نہیں ہوتا مجمل کے کئی مسالے ہیں ان میں سے ایک مشترک بھی ہے اجمال جو ہے معنی واضح طور پہ نہ ہونا لفظ کا اس کا ایک سبب اشتراک ہوتا ہے اور کئی دفعہ کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے یہ چلیں تو کیا کہہ رہے ہیں وہ یا تو مشترک یا مجمل ہوتا ہے جی یا اس میں حقیقت و مجاز دونوں طرح استعمال کرنے کی گنجائش ہوتی ہے ٹھیک ہے امام کو لفظ سے وہ مفہوم لے لیتا ہے جو اس کو قریب لگتا ہے جو اس کو کیا لگتا ہے قریب لگتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ معنی یہاں پہ لگ رہا ہے مجھے جیسا دوسرا مفہوم مراد ہوتا ہے اس کی ایک مثال میں آپ کو دے چکا ہوں کیا ول قرآن پاک سے میں نے حیض ہے یا توہر ہے اب یہ مسئلہ خود اس لفظ سے حل نہیں ہوگا دائیں بائیں دیگر الفاظ دیکھ کر یا اور احادیث دیکھ کر حل ہوگا کہ یہاں سے مراد حیض ہے توہر نہیں ہے ٹھیک ہے جی اس کی ایک مثال یہ ہے جی سفید اور سیاہ دھاگے پر محمول کیا تھا یہ دیکھیے ذرا یہ دیکھیے ہے دیکھیے میرے بھائی یہ لطمہ کیا کہہ رہے ہیں وکلو تمہارا کیا ہے کھاؤ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور دن کا ٹائم ہے اللہ کہتے ہیں وکلو کھاؤ بجر پیو ہفتا یہاں تاکہ یہ تب دیر ہو جائے لکم تمہارے لیے القید الفید دھاگا میر الفی دلس کالے دھاگے سے میر الفجری اب بن حاتم رضی اللہ عنہ یہ سمجھے خیر البیت سے مراد کیا ہے یہ دھاگا سفید داغا اور سیاہ داگا وہ دو یہ دھاگے لے کے رات کو لیٹ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ کب جو ہے وہ واضح ہوگا سفید داغا اور پھر جو ہے میں وہ میرا روزہ شروع ہو جائے گا رات کو کھاتا رہوں گا پینے کی اجازت اللہ کرے رات کو لیکن جب وہ سفید داگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے گا تو تب جو ہے میں روزہ میرا شروع ہو جائے گا اس کے بعد لیکن مسئلہ ان کا حل نہیں ہوا اور انہوں نے سرہانے کے نیچے یہ دھاگے رکھے ہوئے تھے جی. تو نویل اسلام نے واضح کیا کہ فید العبیت سے مراد کیا ہے جی آسمان کے جو صبح و سادک کی وہ جو نمودار ہوتی ہے وہ اس سے مراد ہے اور پرانے پاک میں بھی اگر گہرائی سے دیکھا جائے تو مسئلہ حل آل ہوتا ہے اللہ نے کیا کہا ہے سفید داغا فدر کے وقت کا فجر کا جو سفید دھاگا ہے نا وہ مراد ہے اس سے تو بہرحال اس سے مراد کیا تھی پھر وہ صبح صادق تھی جس کو فجر صادق بھی کہتے ہیں وہ اس سے مراد تھی اور اس سے مراد یہ سفید دھاگا نہیں تھا جو کپڑے والا جو ہوتا ہے یہ اس سے مراد نہیں تھا اور اور بھی جو جی جی چہرے کیا ہوں گے اس سے نا سیاہ ہوں گے وہ چہرے سیاہ اس میں کیا کوئی ایسی بات ہے نہیں اس میں کوئی ایسی شکار کیا ہے جی ایک منٹ روشنی اور جی جی وہ سیاہی ہوں گے وہاں وہاں سیا سے رات سیاہ ہی ہے چہرے سیاہ ہوں گے جی جی جی یہاں پہ اس کی مثال کیا ہے کہ شروع میں با صحابہ نے یہ انہوں نے مترجم نے لکھا آغاز اسلام میں یہ لفظ کو مناسب نہیں ہے شروع میں ان کی جب عید نازل ہوئی تو شروع میں تو شروع میں با صحابہ نے الخیت العبیت و الاسود کو سفید اور سیاہ دھاگے پر معمول کیا تھا جبکہ اسے مراد دھاگا نہیں ہے وہ صبح و کی جو روشنی ہے جو دھاگے کی طرح ہوتی ہے وہ مراد ہے جی اس کی ایک مثال یہ بھی ہے پڑھیں کون پڑھ رہے تھے پڑھنے والے چلے گئے لگتا ہے جی مثال یہ بھی ہے جی کریم یہاں پہ انہوں نے آیت لکھی ہے سب جبکہ اکثر جو ایڈیشن ہیں اس کتاب کے وہاں پہ جو ہے فم سہو ہے پکسلو کی جہاں پہ کیا ہے یہ لکھ لیں فم سہوسلو کی جہاں پہ جی فم سہو بھی ودو کم و ای ڈی کم ای دی کم کے بعد لکھ لیں مل ہو ملو ہاں جی جی ٹھیک ہے میں اسی کی بات کر رہا ہوں جی وہ جو ایت ہے مائدا کی وضو والی ایت ہے وہ وضو والی ایت ہے اس ایت میں آگے جا کے مسے کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے وضو والی ایت میں ہی بتایا جائے گا نا کہ پانی نہ ملے تو مسا کر لیں صحیح ہے وضو میں جی جی ایت کون سی ہے ایت وضو والی ہے نا وضو والی عیت کے آخر میں یہ مسئلے کا مسئلہ آ رہا ہے اور ویسے بھی جو لفظ لکھا ہے نا وضو والی آیت یہ متدم نے آپ کی طرف سے لکھا ہے ٹھیک ہے ابن تیمیہ کا لفظ نہیں ہے کہ وضو والی آیت ابن تیمیہ رحم انہوں نے بس ایت لکھی ہے سمجھیں چلیں تو بعض علماء نے وضو کے حکام سے متعلق ایت کریمہ اگر یہ آپ مٹانا چاہیں بے شک مٹانی بھی چاہے رحم اللہ نے کہا وضو کے حکام سے متعلق لیکن ایت ویسے وہی بن رہی میں نے اس لیے نہیں کٹوایا ایت وہی بن رہی ہے وزو کے حکام سے متعلق آئے کریمہ فم ساہو کم آئی کم من اس کا مینا کیا انہوں نے لکھا ہوا کہ اپنے منہ اور ہاتھ تو آپ یہاں پہ کر لیں اپنے منہ اور ہاتھوں پہ مسا کر لو پے مسا کر لو نہیں آیا میدا والی آدمی نہیں آپ نکالے کس کے موبائل میں ہے کون سی یاد نکالی آپ نے آپ نے نثال نکالی ہے جی وہ میں میڈا کہہ رہا ہوں مائڈا یہ بھی کارڈ دیں نساء, جو آپ نے لکھا ہوا ہے یہ کارڈ دیں یہ لکھا ہوا ہے نا ایت کے بعد اس کی جگہ پہ آپ لکھیں المائدہ رقم چھ نمبر چھت کے یہ ہے میرے بھائی بالکل صحیح لکھوا رہا ہوں پریشان بالکل نہ ہوں آپ لکھا رہا ہوں بالکل وہ وزو والی آیت ہے اور بالکل اس میں مساقہ ہے بالکل مین ہو موجود ہے جو لکھوایا اب تک بالکل صحیح ہے میں جی تو والی جی جی ہے جی جی جی ہاں چلیں نہیں وہ تمم والی آیت نہیں ہے بھائی وزو والی آت ہی ہے جی ہاں تو اس کے آخر میں تیمم کا مسئلہ ہے تو یہ معائدہ آیت نمبر چھ اور ترجمہ کیا بنے گا اپنے منہ اور ہاتھوں پہ آپ فلیمو ہاتھوں پہ کیا کر لو مسا کر لو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ای شیخ جی شیخ جو ایت میں وہاں پر اس کا تعلق نسا سے پلم منہ یہ تیمور سے متعلق ہے جی آیت وزور اوپر ہے جی یہ مہدا کی آہت کے پلا میں کیا ہے یہ کیا کہتے ہیں وزو والی آیت تو وضو والی جی لیکن یہ بیان جو ہے تیمن کے بالکل وہ تو میں بتا رہا ہوں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ وضو والی آیت کے آخر میں مسے کا مسے کا بیان ہے وہ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں تیمم پہ مسا آتا ہے تیمم جی تم کا ذکر لیکن ایڈ کون سی ہے ایڈ اردو والی ہے اس کے آخر میں مسے کا بیان ہے یہ کہہ رہا ہوتی ہے موم کے میں جی جی جی ٹھیک ہے تو آپ نے منہ اور ہاتھوں پہ مسا کر لو اب یہاں کہنا کیا جاتے ہیں رحمہ اللہ کہ یہ ایم کا مینا کیا ہے ہاتھ اب ہاتھ جو ہوتا ہے عربی میں وہ اس کے اوپر بھی بولا جاتا ہے اتنے کے اوپر اور یہاں سے یہاں تک بھی بولا جاتا ہے اور یہاں تک بھی بولا جاتا ہے اس لیے اب کئی علماء مائک کو غلطی لگی تو انہوں نے یہاں مانا کیا مراد لے لیا بغلوں تک جبکہ احادیث سے اور دیگر یعنی کہ دریا سے بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہاتھ سے مراد کتنا ہاتھ ہے جی یا اتنا مسا کرتے ہوئے کتنا مراد ہے جی ہتھیلی جس کو کہتے ہیں جی اتنی تو یہ بے ٹہمیہ بیان کرنا چاہتے ہیں اختلاف کی وجہ کئی دفعہ یہ بن جاتی ہے اور فتوا میں غلطی کی وجہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دیگر احادیث سے انہوں نے مدد نہیں لی اور یہ کیا اگر وہ مدد لیتے امار بن ریاست والی حدیث سے جی اور اسلام کی دیگر جو حادیث آئی ہیں جن میں بتایا ہے کہ آپ نے مسا کہاں کہاں پہ کیا اتھیلیوں پہ کیا باقاعدہ لفظ آ کف کیا لفظ آ گیا کف کس کو کہتے ہیں صرف اتھیلی کو کہتے ہیں جو لوگ مسا کرتے ہوگا اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جی جی تو یہ مثالیں کس چیز کی تھیں ابھی یہ ہے کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ یا مشترک ہے یا مجمل ہے یا حقیقت اور مجاد ہے تو اس وجہ سے یہ مثالیں انہوں نے دی ہے کی اور پمسہو بھی بھی کی آگے آگے کیا لکھا ہوا آپ کے ہاں نمبر پانچ لکھا ہوا ہے ایک منٹ ایک منٹ اس کو اور یہ جو نمبر چار کہاں لکھا ہوا ہے نمبر چار ہے اس کی ایک مثال یہ بھی یہ چار نمبر مٹا دیں یہ چار نمبر ہے یہ مستقل کوئی چیز نہیں ہے تو مثال ہے اس کو مٹائیں اور آگے جس کو پانچ لکھا ہوا ہے اس پہ لکھیں چار یہ جو پانچ ہے یہ کیا بنے گا یہ نمبر چار بنے گا اور اس کے لکھا ہوا الفاظ کے معنی میں جو اختلاف رونما ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے جی رونما ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے آیت یا حدیث میں جو لفظ مذکور ہوتا ہے اس کی دلالت اپنے مخہوم پر ایک جس کا علم ہر شخص کو نہیں ہوتا ہے اس لیے بھی کہ مخروم پر دلالت کرنے کی دیہات و اطراف میں اچار پائی جاتی ہے اور اس کے کام و اعتراف میں کے لوگ <تصفح> نہیں اب یہ دیکھیے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آیت یا حدیث میں جو لفظ مذکور ہوتا ہے نہیں نہیں ایسا نہیں آپ اس کو کریں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے آگے کاٹ دیں آیت یا حدیث میں جو لفظ مذکور ہوتا ہے اس کو کاٹ دیں ایت یا حدیث میں جو لفظ مذکور ہوتا ہے اس, اس تک کاٹ دیں اس, اس تک کاٹ دیں کاٹ دیا اب ایسے ہوگا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کبھی نس کبھی نس یہ اوپر لکھ رہے اس کی جہاں کاٹا ہے اس کو پہ اوپر لکھنے کبھی نس یہ دیکھیں کبھی نس یہ لفظ کہہ رہا ہوں کبھی نس یہ ہے کبھی نس کی دلالت کبھی نس کی دلالت ایک لفظ کی نہیں پوری نس کی دلالت جی اپنے مفہوم پرشیدہ کی کبھی نس کی دلالت اپنے مفہوم پر پوشیدہ ہوتی ہے ایک کاٹ دیں نہیں وہ کاٹ چیز بھی کار دیں کبھی نس کی درد اپنے مفہوم پہ پوشیدہ ہوتی ہے جس کا جی نیز یہ نیز بھی کار دیں اس لیے بھی یہ بھی کار دیں اس لیے مفہوم پر درد کرنے کی افراد میں اور اس کے سامنے ایک جیسے نہیں ہوتے جی ہاں بلکہ ان میں تفاوت پایا جاتا ہے اور کسی قلام کی وجوہ و اطراف کا, کا برابر نہیں آگے پڑھیں اور یہ نمبر کاڈ دیں <coughs> نمبر کاڈ نمبر کاڈ دیں یہ پانچ نہیں ہے اسی کتابیں ہے جی ہاں بعض اوقات ہے یہاں پہ یہ کافی مشکل عبارت تھی یہاں بعض اوقات ایک شخص آگے ایک لفظ کے معنی کو یہ کار دیں ایک لفظ کے معنی کو یہ کار دیں ایک لفظ کے معنی کو یہ کار دیں کار دیا بعض اوقات ایک شخص نس کی دلالت کو نس کی دلالت کو ہاں ہاں معلوم نہیں ہوتا مگر اسے یہ اسے مگر اسے یہ پتا نہیں چلتا مگر اسے یہ پتا نہیں چلتا یہ لکھیں مگر اسے یہ, یہ کے بعد لکھیں پتا نہیں چلتا جلتا. یہ لکھ لیا جلتا. اور یہ جو ہے نا یہ جو انہوں نے لکھا ہوا ہے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ عام مانا یہاں اس خاص مقام پر ملوز بھی ہے یا نہیں یہ سارا کاٹ دیں ہاں اسے پتا نہیں چلتا کیا پتا نہیں چلتا آہ. کہ اس عموم میں لکھیں اس عموم میں وہ خاص معنی بھی داخل ہے ہاں اسے یہ پتا نہیں چلتا کہ اس عموم میں وہ خاص معنی بھی داخل ہے اور کبھی آگے لکھیں اور کبھی یہ معلوم کر لینے کے بعد بھول بھی جاتا ہے اور کبھی یہ معلوم کر لینے کے بعد بھول بھی جاتا ہے میں دوبارہ بولتا ہوں جس بھائی نے لکھا مگر اسے یہ پتا نہیں چلتا کہ اس عموم میں وہ خاص معنی بھی داخل ہے اور کبھی یہ معلوم کر لینے کے بعد بھول جاتا ہے اب اس کے بعد آگے پڑھیں گے یہ کاٹ دیں پوری لینڈ کے کارڈ دیں یہ پوری لینڈ کاٹ دیں ہاں اب یہاں سے پڑی اس کا دائرہ اس قدر وسیع ہے اس کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ اس کا احاطہ اللہ تعالیٰ علی وہ کبھی نہیں کر سکتا یہ نمبر آٹھ یہ آٹھ کاٹ دیں گے جو ہے نا یہ ہنسا کاٹ دیں بس جیسا ایک شخص بلکہ میں اس لیے ہنسلا ہو جاتا ہے کہ وہ کلام کا صحیح مقوم نہیں پاتا ہے اور اسے وہ مقم مراد دیتا ہے عربی زبان میں سے گنجائش ہی نہیں ہارن رسول حکم سے لمبا وسندہ عربی جیسی مقدس زبان دے کر انوھ کیا گیا تھا ہاں جی, جی اب یہ ختم ہوا جی جی بتا دوں. بتا دوں. ساتواں اور چھٹا سبب ابھی ہم کون سا پڑھ کر ہٹے ہیں چھٹا چھٹے سبب میں کیا تھا چھٹا سبب کون سا تھا کون سا بھائی بتائے گا چھٹا سبب کیا تھا الفاظ کا معنی جاننے سے وہ کاسر رہتے ہیں امام صاحب اور ساتواں یہ ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی معنی جانا ضرور ہے اگرچہ صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکے انہوں نے کوئی نہ کوئی مانا اس کا معلوم کیا ہے لیکن اس مانا کو جاننے میں انہیں غلطی لگی ہے تو یہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسے اصول ہوتے ہیں جن اصول میں ان کا دوسروں سے اختلاف ہوتا ہے ان اصولوں کی وجہ سے انہیں غلطی لگتی ہے تو باقی یہ چیزیں میں ساتھ ساتھ واضح کروں گا کون سا بھائی پڑے گا ابھی جی okay. سے پھر شروع کریں گے ٹھیک ہے چلیں جی ٹائم ختم ہو گیا ہے اور یہ ساتھ اسباب سے انشاءاللہ شروع کریں گے مجھے امید ہے کہ جب اللہ مجھے دوبارہ موقع دے گا آنے کا انشاءاللہ تب تک آپ یہ سارے اسباب یاد کر چکے ہوں گے یا بھول چکے ہوں گے پہلے بھی ان شاء اللہ انہیں ذرا یاد رکھیے گا یہ یاد رہیں گے تو آگے کام چلے گا ان اللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے کہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا اور بڑی محنت سے سمنے کی کوشش کرتے رہے اور اللہ مشائق کو بھی جزائے خیر دے انہوں نے بھی ٹائم دیا شاہ خین کو شیخ مختار حافظ اللہ شیخ سمیم حافظ اللہ اور ان کے ادارہ کو بھی کہ جنہوں نے ہمیں موقع دیا ایسی مجلسیں بہت کم ملتی ہیں جن میں علم بیان کرنے کا